الرحیم کل ہم نے جمہوریت کے متعلق بحث شروع کی تھی تو جمہوریت کا تعریف ہم نے بیان کیا پھر اس کے بعد ہم نے اس تعریف پر شرعی نقد کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ ثابت کیا کہ جمہوریت ایک جاہلی نظام بہرحال یہ بات ثابت ہونے کے بعد آج ہم آتے ہیں جمہوریت کے تین بڑے معروف اصولوں کی طرف کہ جمہوریت کے بڑے تین معروف اصول ہیں نمبر ایک حاکمیت نمبر دو آزادی اور نمبر تین مساوات حاکمیت کیسے تے ہیں تو حاکمیت وہ ادارہ ہے جو قوانین بناتا ہے قوانین بنانے والے ادارے کو کیا کہا جاتا ہے حاکمیت اور ہاکمیت یہ حاکمی ادارہ ہے حاکمیت ہے اب یہ ہے کہ حاکمیت جمہوریت کے اصولوں کے مطابق اس کے لیے معیار کیا ہے شریعت کے اصول کے مطابق اس کے لیے معیار کیا ہے اور حاکمیت قانون سازی کس حد تک جائز ہے اور وہ کون سا حد ہے کہ اس کے بعد ممنوع ہے حکم اور فیصلہ وہ کس حد تک عام گنا ہے گناہ کبیرہ ہے اور وہ کون سا حد ہے کہ وہ اس کے پار کرنے کے بعد پھر حکم بغیر ماندر اللہ کفر بن جاتا ہے تو اس مسئلے کی تفصیل کے لیے پہلے ہم آتے ہیں کہ شریعت نے قانون سازی کے لیے شریعت میں قانون سازی کا حق کس کو ہے اور کیوں ہے کس حد تک ہے تو شریعت میں مطلق قانون سازی کا حق مطلق قانون سازی کا حق کس کے پاس ہے اللہ تعالی کے پاس ہے ان الحکم اللہ مطلق قانون سازی کا حق اللہ تعالی کو حاصل ہے اب بات یہ ہے کہ یہ کیوں ہے تو اس میں تو اگر کوئی کیوں کا سوال بھی اٹھاتا ہے تو ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر اطمینان قلب کے لیے کہ یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ کو قانون سازی کا حق مطلب مطلقن حاصل ہے انسان کو نہیں ہے یہ کیوں تو بہرحال اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو قانون سازی کا حق اس لیے حاصل ہے کہ تمام ادیان باطلہ ہو یا ادیانی حقا ہو وہ سب اس بات پر متفق ہے کہ قانون سازی کے لیے تین بڑی چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے نمبر ایک ہے کیا علم محیط ہے نمبر دو ہے رحمت کاملہ اور نمبر تین ہے غیر جانبداری کسی ذات میں کسی ہستی میں یہ تینوں صفات بطریق کمال موجود ہو جائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قانون سازی کرے نمبر ایک جو ہم نے ذکر کیا علم محیط اب ہم دیکھیں گے کہ کیا علم محیط انسان کو حاصل ہے نہیں علم کا تعریف جب شروع کرتے ہیں تو بس شارحین جو ہے نا وہ ادھر ادھر سے گویا کہ محب اللہ بہاری پر حملہ کرنے آتے ہیں تو یہ اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں اور تقریباً عام طور پر اٹھارہ تعریفات, تعریفات تقریباً کی تو بہر حال وہ علم کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ یہ منطقیوں کا خاصہ ہے یہ مسلمات میں سے ہیں کیا ہے مسلمات بعض امور مسلم ہوتے ہیں نا جو قیاس جدلی میں استعمال ہوتے ہیں کہ کسی مسلم کو لے کر خسم کے نزدیک بات مسلم ہو اور اور تم اس اس سے دلیل پکڑ لے اور اس کو شکست دے اس کے ذریعے تو اس کو مسلمات کہتے ہیں جدلیات ہے یہ ہے وہ ہے وہ تو منطق کے براہین میں اپنے پڑھے ہوں گے بہرحال یہ ہے کہ مطلب ہم نے یہ بات کی کہ علم کے کتنے اقسام دو ایک علم حضوری کہا جاتا ہے اور ایک علم حصولی کہا جاتا ہے علم حصولی وہ علم ہے جو بواسطۂ آلات بواسطۂ ذرا وسائل حواس وغیرہ حاصل کی جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے علم حصولی اور اس کے بارے میں آپ نے پڑھے ہیں شرح الاقائد میں کہ وہ کن کن ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے حواس خمسہ کے ذریعے اور پھر اس کے بعد کہتے وہ خبر اس صادقی یا شرح قائد اگر آپ پڑھے تو پھر اس کے بعد آپ کو وہ ہو جائے گا تو علم حصولی حواس کے ذریعے مثلا میرا اس دیوار پر علم ہے کہ یہ دیوار موجود ہے تو میرا یہ علم آنکھوں کے دیکھنے کی وجہ سے آیا ہے یہ ہوا سے یہ باشیرا ہے ناسا ہے کہ مطلب میں نے اس کو اس طرح ہاتھ سے وہ کیا ہے مسا کیا ہے چھویا چویا اور تیسرے نمبر پر مطلب یا کسی نے مجھے بتایا ہے اگر مجھے میں نہ بینا بھی ہوں اور وہاں تک جا بھی نہیں سکتا تو کسی نے مجھے بتایا کہ ادھر ایک دیوار بھی ہے تو خبر صادق کی وجہ سے تو بہرحال وہ وہ پرکانوں کے ذریعے آیا ہے خبر تو بہرحال مقصود میرا یہ ہے کہ علم حصولی خواہ مخواب و آلات اور وسائل کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے لیکن علم حضوری جو ہے علم حضوری وہ بغیر آلات کے اور بغیر حواس کے وہ حاصل ہوتا ہے جیسا کہ ہمارا علم ہے اپنی ذات اور صفات پر ہمارا اپنا ذات ہے تو ہمارا اس پر علم ہے کہ نہیں ہے لیکن یہ علم کسی واسطے کی محتاج نہیں ہے کانوں کے سننے کی محتاج نہیں کہ کوئی تم کو یہ بتائے کہ تم موجود ہو ہاں دیکھنے کی محتاج نہیں ہے اگر تم اندھا بھی ہو تو تم کو علم ہے کہ میں تو موجود ہوں لمس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو چوئے اور اس کے بعد کہ ہاں میں موجود ہوں اس طرح کی ضرورت ہے نہیں ہے آلات وسائل ذرائع کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس کو علم حضوری کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو علم حضوری علم کے اقوا اقسام میں سے ہے علم کے اقوا اقسام یعنی قوی ترین اقسام میں سے کیا ہے علم حضوری ہر چیل میں حصول ہی ہے تو وہ تو اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے وہ تھوڑا کمزور سا ہوتا ہے کبھی کبھی بندہ کے باصرا کام نہیں کرتا ہے نا بندہ دور سے دیکھتا ہے او دیکھو یار یہ کیا ہے وہ کوئی انسان ہے پھر وہ قریب آتا ہے کوئی دوسرا چیز ہوتا ہے اس طرح ہے نا کوئی بندہ جو ہے نا وہ اس کے چت پر کڑاتا نا پانچویں منظر تو اس نے نیچے دیکھا کہ یار یہ تو پچیس پیسے کا है ना نا سکا ہے تو فوراً لال جیتا فوراً اتر گیا پھر تیسرے منزل پر آئے تو پھر اس نے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ یار یہ تو پچاس پیسے تو پھر جلدی جلدی آتا ہے جب دوسرے منزل سے دیکھا تو سوچا کہ یار یہ تو ایک روپیہ ہے بہت خوش ہوتا ہے نا آخرکار جب وہ نیچے آیا تو وہ کیا کہتا ہے دیکھا نہیں ہوتا ہے اس کا سر جو ڈکن ہے نا وہ تھا تو بس اس نے خیال یار کیا تو بہرحال علم حصولی میں اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہے نا لیکن علم حضوری میں یہ غلطی نہیں ہوتی اب دیکھو علم حصولی ہمارا تو بالکل وہ تو کمزور ہے چھوڑو لیکن علم حضوری میں بھی ہم بہت کمزور ہیں کبھی کبھی ہمیں اپنی ضروریات کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ضروریات کیا ہے کبھی ہم ایک بات سوچتے ہیں اپنے مفاد کے لیے لیکن وہ ہمارے نقصان پر تمام ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے خصوصاً مستقبل کا علم تو بالکل ہی اے ہی نہیں مستقبل کے بارے میں اگر ہم سوچ لیں تو ہمارا بالکل کوئی علم نہیں ہے پتہ نہیں ہے کل کیا ہوگا مادہ تک سے کل کا علم کس کو ہے نہیں ہے اور قوانین تو ہمیشہ استقبال کے لیے بنائے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا تو پھر ایک ایسے ذات کو یہ اختیار ہونا چاہیے قانون سازی کا جس کو علم کلی ماضی حال اور استقبال سب کا حاصل ہو اور اس کے تمام اشیاء پر علم حضوری ہو کسی آلات وغیرہ کا محتاج نہ ہو ہاں تو وہ ایک اللہ ہی ہے نا اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہے کہ اس کو پتا ہو اور آلات کی بھی ضرورت نہ ہو وسائل کی بھی ضرورت نہ ہو یہ ایک اللہ ہے کہ اس کو پتا ہے بغیر وسائل کے, مَا اس کو آلات کے بغیر محفل کا پتا چلا جاتا ہے،, اس کو یہ پتا ہوتا ہے تو پھر تو وہ ماتدری نبص مادہ تک سے بوگادہ ہمیں پتا تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا تو بہر حال اس کو سب کا علم ہے اور علم ہے تو وہ بیماریاں جانتا ہے اس کا علاج جانتا ہے مشکلات جانتا ہے اس کا حل جانتا ہے اور ضرورتیں جانتا ہے اور اس کے لیے جو مطلب وسائل ہے وہ جانتے ہیں تو اس لیے قانون سازی کا حق کس کو دینا چ... کس کے پاس ہونا چاہیے اللہ کے پاس ہونا چاہیے تو اللہ ہی ہے کہ اس کے پاس قانون سازی کا حق ہے ٹھیک ہے علم محیط اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نمبر دو رحمت کامل رحمت کامل بھی قانون سازی کے لیے بنیادی معیار ہے کوئی قانون سازی کرتا ہے تو درمیان انداز میں ہونی چاہیے کسی کی تعدیب ہو لیکن ظلم نہ ہو اگر کوئی ضرب بھی ہو تو وہ تادی بند ہو ہم منطق میں کہا ہم پڑھتے ہیں نہ ضربت ہو تادی بن ہاں لیکن ہم نہیں کہتے ظلم ضرب نہیں ہوتا ہے وہ تادی ہوتا ہے تو ہر کسی کے ساتھ اس کے مطابق معاملہ کیا جائے ہاں رحمت کامل ہو اس میں رحمت کامل ہو لیکن رحمت کامل بھی مناسب اوقات میں مناسب ہوتا ہے پھر یہ بھی نہیں ہے کہ تبلیغیوں کی طرح اتنے نرم ہو جائے کہ پھر یہ کہے کہ یا تم ان لوگوں کو جہنم میں لے جاتے ہو اور ہم ان کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں دیکھو ارحم الرحمین اللہ جل ہے آ? تم اس سے زیادہ رحیم تو نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ رحمت للعالمین ہے رحمت رحیم للعالمین نہیں ہے رحمت للعالمین ہے مصدر ہاں اور مصدر تو آپ نے پڑھا ہے کہ صرف وہ سب کا حمل جب ذات پر آتا ہے تو مبالغہ کے لیے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں زید عدل ہے عادل عدل, عدل کس ہے وہ عادل ہے لیکن عدل اس لیے کہا جاتا ہے کہ مطلب بالکل اتنا عدل ہے کہ وہ عدل ہی اتنا عادل ہے اس میں کہ وہ خود عادل ہی بن گیا ہے تو اسی طرح اللہ رسول رحمۃ اللہ عالمین ارحم الراحمین رحمت للعالمین کو فرماتے ہیں یا دل کو فا رول منافقین تم اس سے زیادہ رحیم ہو کہ تم کہتے ہو کہ یہ ہے وہ ہے چھوڑو بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ رحمت کامل قانون سازی کے لیے شرط تھی اس رحمت کامل کے لیے علم کی بھی شرط ہے اور وہ بھی ہے کہ مطلب وہ جان لے کہ اس بندے کے لیے کتنے رحم کی ضرورت ہوتی ہے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے جس سے حد سے زیادہ نرمی کی جاتی ہے تو وہ بالکل آپ کی شرافت سے غلط فائدہ اٹھائے گا ہاں تو پھر وہ کیا کیا کرے گا تو اس کے تباہے کو سمجھنا اور اس کے مناسب اپنی رحمت کو استعمال کرنا یہ کون جانتا ہے یہ اللہ تعالی جانتا ہے ہم تو نہیں جانتے تو رحمت کامل دوسری شرط ہے قانون سازی کے لیے اور تیسرے نمبر پر ہے تیسرے نمبر پر کیا ہے وہ ہے غیر جانبداری کیا ہے غیر جانبداری کہ قانون ساز ہو تو وہ کیا ہو وہ غیر جانبدار ہو ایسا نہ ہو کہ اپنے مفادات کے لیے قانون بنائے ایسا نہ ہو کہ اپنے دشمنوں پر کو مطلب سزا دینے کے لیے اور ان پر کو ظلم ڈالنے کے لیے وہ کیا بناتا ہوں وہ قوانین بناتا ہوں اس طرح نہ ہو بلکہ قوانین بنائے تو عدل کے لیے بنائے غیر جانبداری غیر جانبدار قوانین بنائے جائے اور غیر جانبدار ذات فقط اللہ تعالی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال میں اسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ ہے تو ہمارا ہے فائدہ ہے تو ہمارا ہے تو اس کو کسی فائدے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فائدہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کامل بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو تکمیل کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو تکمیل کی کیا ضرورت ہے تو تکمیل کی ضرورت ہے تو ہمیں کیونکہ ہمیں نقصان ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ مال کے ذریعے ہم اپنے آپ کو قابل بنائیں علم کے ذریعے اپنے آپ کو قابل، کامل بنائیں ہاں کسی دوسرے درائع سے ہم اپنے آپ کو کامل بنائیں تو پھر اس کے لیے ہر کسی کام کے لیے تیار ہوتے ہیں بندہ بندہ تیار ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار دوسرے کے پاس مال ہے ٹھیک ہے تو مال کے لیے پھر وہ کوئی اس طرح کلیسا والوں نے قوانین بنائے تھے کہ مطلب اس سے مال وہ کیا جائے نا حاصل کیا جائے کسی دوسرے کے پاس علم ہے تو وہ کسی ذریعے سے اس سے ضبط کیا جائے ہاں تو بہرحال یہ غیر جانبداری کا مظاہرہ انسان نہیں کر سکتا یہ کون کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کرے گا تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو قانون سازی کا حق حاصل ہے اس لیے کہ اللہ تعالی میں علم محیط ہے عالم محیط ہے رحیم کامل ہے اور غیر جانبدار ذات ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آتے ہیں کہ جمہوریت میں کہ جمہوریت میں اس کے لیے کہ کیا قوانین ہے کیا اصول ہے قانون سازی کے لیے اور کس کو دی گئی ہے وہ کہتے ہیں قانون سازی کا حق انسان کو حاصل ہے عوام کو حاصل ہے قانون سازی کا حق کس کے پاس ہے عوام کے پاس ہے پاک سرزمین کا نظام قوت و قوت عوام پاک سرزمین کا نظام بھی قوت عوام ہے عوام قوت کا بنیادی سرچشمہ ہے ہاں عوام کی بالادستی کہتے ہیں نا عوام کی بالادستی یہ عوام کی بالادستی کا قانون ہے تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اس کے یہ تین اصول ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ عوام کی رائے مقدس ہے ہاں عوام کی رائے مقدس کا مطلب یہ کہ عوام کا رائے رد نہیں کیا جاتا جب تک وہ خود اپنے رائے کو رد نہ کرے تو عوام کا رائے کوئی دوسرا آدھے کوئی دوسرا کوئی دوسری ہستی اس کو رد نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نمبر دو یہ ہے کہ پھر سوال اٹھتا ہے کہ پھر عوام تو ایک موضوع پر متفق ہونا ان کا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو جانبدار لوگ ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں تو کسی ایک کا ایک رائے ہوتا ہے کسی دوسرے کا دوسرا اس کے مخالف ہوتا ہے تو کیسا فیصلہ کیا جائے گا تو وہ کہتے ہیں آزا کے اکثریت کا اعتبار کیا جائے گا اکثریت معیار ہوگا اور اکثریت میں بھی اکثریت محضا اکثریت محض جو ہے نا وہ معیار ہوگا ہاں ٹھیک ہے لیکن عوام جو قوانین بنائیں گے کسی کتاب کی طرف رجوع کریں گے قرآن کی طرف رجوع کریں گے سنت کی طرف رجوع کریں گے کہاں سے یہ قوانین لائیں گے تو وہ کہتے ہیں نمبر تین عقل ہاں کیا ہے عقل ہے عقل سے قوانین بنائیں گے عقل سے قوانین بنائیں گے عقل اس کے سب چیزوں کے لیے حق و باطل اچھے برے حلال حرام جائز و ناجائز سب کے لیے معیار کیا ہوگا اس کے پاس عقل ہوگا اگر عقل کسی چیز کو حق ثابت کرے تو وہ حق ہوگا اگر کسی چیز کو باطل سمجھے تو وہ باطل ہوگا اسی طرح وہ کہتے ہیں لیکن یہاں ایک بات دوسرا بھی ذہن میں آپ رکھیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں ان کو جو عقل عقل کا نام لیتے ہیں یہ در حقیقت عقل نہیں ہے یہ نفس کا با... نام ہے یہ نفس اصل میں مقصود ہے ان کا عقل مقصود نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ عقل جو ہے عقل جب عقل سلیم ہو تو وہ فیصلہ پھر غلط نہیں کرتا ہے اگر کہ پھر بھی مطلق عقل جو ہے نا وہ وہ نہیں ہے معیار نہیں ہے اس کے اندر اندھیرا ہے اس اس کے پاس روشنی نہیں ہے روشنی کے لیے اس کو خارجی قرآن سنت اجماع قیاس اس کی ضرورت ہے تو وہ پھر جو ہے نا اقل حاکم ہوگا اس طرح عقل حاکم نہیں بن سکتا لیکن یہ جو کہتے ہیں تو یہ نفس کی بات کرتے ہیں کیونکہ بعد میں جتنی آزادیاں آئے گی جنسی آزادی ہے اور مطلب دوسری آزادیاں ہے نا تو وہ سب آزادیوں پر اگر آپ نظر ڈالے تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ عقل کے کام نہیں ہے عقل کا کام زنا کرنا عقل کا کام ہے ہاں عقل اس کو تسلیم نہیں کرتا یہ تو قوت شہوانی ہے اور قوت شہوانی نفس کا حصہ ہے ہاں اسی طرح مطلب دوسرے جو یہ کرتے ہیں جو اقتصادی نظام ان کا جو باطل اقتصادی نظام ہے وہ سب بھی نفس پر موقوف ہے کہ نفس چاہتا ہے کہ جتنا ہڑپ دڑپ وہ کرے وہ تو اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے عقل نہیں کرتا ہے عقل تو یہ نہیں کرتا ہے یہ نفس کرتا ہے تو اصل میں مراد بھی ان کا کیا ہے وہ نفس ہے ٹھیک ہے نفس ہے اب معیار ان کے نزدیک عقل ہے ایک سوال درمیان میں اگرچہ یہ باتیں بات کی ہیں لیکن کبھی کبھی میں درمیان میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال اٹھے تو اس کا جواب موجود ہو اگر آپ یہ کہ دیکھو ہمارے ملک میں جو جمہوریت ہے اس کے لیے معیار فقط عقل نہیں ہے اس کے لیے معیار قرآن و سنت بھی ہے کیونکہ ہمارے آئین میں درج ہے ہاں؟ کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا اور اس طرح کے مبالغے انہوں نے کیے تو ہم کہتے ہیں کہ بالکل قرآن و سنت کو بھی عقل پر تولتے ہیں قرآن و سنت کو بھی عقل پر تولنے کے بعد اگر قانون بن جائے تو قانون بناتے ہیں یہ جو پارلیمنٹ میں بل پیش کیے جاتے ہیں شریعت بل پیش کیے جاتے ہیں تو شریع احکامات کا بل پیش کرنا ارکان پارلیمنٹ کے سامنے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے عقلوں سے اس کو تولے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ فیصلہ کرے کہ ہاں یہ کیا ہے یہ قانون, سا... قانون بننے کا مطلب معیار پر پورا اترا یا قانون بننے کے معیار پر پورا نہیں اترتا ہے تو بعد وہ کیا کرتے فیصلہ کرتے ہیں فیصلہ تو عقل پر قرآن کو بھی تولتے ہیں نا تو اس وجہ سے ان کے نزدیک مصدر وحید جو ایک ہی مصدر ہے قانون سازی کے لیے وہ کیا ہے وہ عقل ہے ٹھیک ہے اب یہ تین اصول ان کے بن گئے جو انہوں نے قانون سازی کے لیے معیار رکھے ہیں لیکن یہ تینوں اصول ہی مردود ہیں دیکھو نمبر ایک انہوں نے کہا کہ عوام کی حاکمیت ہوگی عوام کی رائے مقدس ہے تو عوام کی رائے کے تقدس کا قول باطل ہے کیوں اس لیے کہ ایک اللہ تعالی ہے کہ اس کا قول اور اس کا رائے اور اس کا حکم وہ کیا ہے وہ مقدس ہے. کسی دوسرے کا حکم مقدس نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا عما عم وهم لایوس المایف آلو یوسن لاسا ان سے وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بھی سوال نہیں کر سکتا لیکن سب لوگوں سے سوال کیا جائے گا امام مالک رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرے اطہر مبارک کے نزدیک وہ درس دیا کرتے تھے تو درس کے دوران آپ نے فرمایا کلنا ہی وک اللہ صاحب قبر ہم میں سے ہر ایک کا قول لیا جا سکتا بھی ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ایک یہ صاحب قبر ہے کہ اس کا قول رد نہیں کیا جا سکتا کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا کہ یہ قول کرے اور اس کا قول رد ہو تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ عوام کی رائے مقدس نہیں ہے عوام کے رائے اگر قرآن کے خلاف ہے اگر سنت کے خلاف ہے تو وہ رد کیا جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ جب بے نظیر کے اول دور میں پہلی دفعہ بے نظیر وزیر اعظم بن گئی تو ہمارے ایک نامی گرامی حضرت نے بیان دیا اس نے بیان دیا بیان ریکارڈ پر موجود ہے اس میں اس نے کہا کہ بالکل اگرچہ قرآن و سنت کی روح سے اگرچہ شریعت اسلامی کی روح سے قانون یا حکمرانی عورت کی حکمرانی حرام اور ممنوع ہے لیکن چونکہ بے نظیر کو عوام نے حکمران بنایا ہے اس لیے عوام کے رائے کا تقدس رکھتے ہوئے اور احترام رکھتے ہوئے ہم اس کو حکمران مانتے ہیں سمجھ گئے آپ ہاں اس نے اقرار کیا کہ قرآن اور سنت کی روح سے اس کی حکمرانی تو ٹھیک نہیں ہے لیکن عوام نے اس کو حکمران بنایا ہے اس لیے ہم کیا کریں گے اب ہم عوام کے رائے کا تقدس رکھیں گے اس کو رد نہیں کریں گے اور اس کا احترام رکھیں گے احترام رکھتے ہوئے ہم اس کو حکمران مانیں گے یہ بات ہے تو در حقیقت عوام کے رائے ان کے نزدیک مقدس سے اس عبارت سے بھی پتہ چلتا ہے اس اخباری بیان سے بھی پتہ چلتا ہے نمبر دو جو اکثریت انہوں نے پھر عوام کا تو جمع ہونا ناممکن تھا تو انہوں نے اکثریت محضا معیار بنایا دیکھو ہم مطلق اکثریت کا انکار نہیں کرتے اکثریت اگر حق پر جمع ہو جائے اکثریت اگر حق پر جمع ہو جائے تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اکثریت اگر قرآن سے مخالف ہے شریح نس سے مخالف ہے تو اس وقت اکثریت کا اتباع کیسے کیا جائے گا اکثریت کا اعتبار کیسے کیا جائے گا اکثریت محضا معتبر نہیں ہے بلکہ اکثریت کاملہ معتبر ہے ہمارے نزدیک معیار کمال ہے معیار کیا ہے معیار کمال ہے ہمارے نزدیک معیار اکثریت نہیں ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ اکثر امن فل اردول پیغمبر اگر نے بھی اکثریت کی تعبیداری کر لی تو یہ اکثریت تم کو گمراہ کرے گا اللہ تعالیٰ کے راس پیغمبر کے گمراہ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر کیا مقصود امت کی طرف اشارہ ہے کہ اگر امت نے تابیداری کی تو وہ تو بطریق اولا گمراہ ہوں گے بطریق اب اولا گمراہ ہوں گے اس سے پتہ چلا امام راجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یضلوک عن کا اللہ کا جو کہ ادلال ہے کسی دوسرے شخص کو گمراہ کرنا اور وہ فرماتے ہیں اثبات بات للغیر فرع ثبوت فرصب فی نفسی اگر کوئی چیز یہ چیز اس چیز کو ثابت کرتا ہے تو یہ کم از کم خود تو ثابت ہوگا نا خود تو اگر یہ خود ثابت نہ ہو تو دوسرے کو کیسے ثابت کرے گا اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ثابت نہ ہو اور دوسرے کو ثابت کرے یہ نہیں ہو سکتا ہے تو اب یہ ہے کہ عن سبیل اللہ جب دوسرے کو گمراہ کرتا ہے تو پتہ چلا کہ خود تو ہوں گے گمراہ اکثریت کس کی ہوگی گمراہوں کی ہوں گی اور پھر اس نے تو وہ منطقی آدمی ہے اس نے تو پورے تفصیلات پھر بیان کیے ہیں کہ دلالت ان میں زیادہ ہے اکثریت میں دلالت زیادہ ہوتا ہے اور پھر اس نے مسائل تقسیم کیے ہیں ویسے میں اشارتن بیان کروں گا اس نے مسائل تقسیم کیے ہیں کہ تین بڑے مسائل ہیں احکامات ہے احکامی الوحیت ہے ہاں احکامی نبوت ہے اور یعنی ایک الوحیت ہے نبوت ہے اور پھر دوسرے احکامات ہیں ٹھیک ہے احکامات ہے جو شرائ جسے ہم کہتے ہیں تو دیکھو دیکھویت کے مسئلے میں بھی اکثریت باطل کی ہے دیکھو گروہوں کے اعتبار سے ایک تو یہ کہے گا کہ میں صرف الہ کو نہیں مانتا بالکل صرف الہ نہیں مانتا ہوں دوسرا کہے گا کہ میں تو الہ کو مانتا ہوں لیکن اس کے اتنے شرکا ہے ہاں کہتے ہیں نا پھر تیسرا کہے گا کہ میں تو الہ کو مانتا ہوں لیکن الہ تین ہے کہتے ہیں نا عیسائی ہاں چوتھا کہے گا اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کی صفات نہیں ہے فلسفی لوگ وہ صفات نہیں مانتے علم اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں مانتے دوسری چیز وہ نہیں مانتے تیسرا کہے گا میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ انسان بندے کی طرح ہے ناود مشبہ مجسمہ جو لوگ اب کون ہوگا جو آہل حق ہوگا جو اللہ بھی مانتا ہو اللہ تعالی مانتا ہو ایک مانتا ہو ہاں شریک نہیں مانتا ہو हा? اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کیا کرتا ہو اس کو تشبی تجسیم کاقیدہ بھی نہ ہو نہ تعطیل ہو نہ تجسیم ہو تو پھر اس کے بعد وہ کیا ہوگا اہل حق ہوگا تو دیکھو اہل حق کم ہو گئے اور پانچ فرقے اس میں ہمارے حساب سے ورنہ بہت زیادہ ہے ہمارے حساب سے پانچ فرقے اہل باطل کی ہو گئی سمجھ گئے تیسرے نبوات کے مسئلے میں دیکھو اکثریت کس کی ہے نبوات کے مسئلے میں کوئی تو ہے کہ اس سرے سے نبوت کو نہیں مانتا ہے ہاں نبی بالکل مانتا نہیں ہے دوسرا انبیاء کو تو مانتا ہے لیکن باز کو مانتا ہے اور باز کو نہیں مانتا ہے اس طرح لوگ بھی ہیں نا کہ باز کو مانتے باز نہیں مانتے تیسرا یہ ہے کہ انبیاء کو مانتے ہیں سب کو لیکن خاتم النبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی نہیں مانتا ہے ہاں چوتھا یہ ہے کہ انبیاء کو مانتے لیکن ان کا کلام ان کے نزدیک معتبر نہیں ہے ان کے اقوال و افعال کو وہ ترجیح نہیں دیتے جسے منکر حدیث اب نبوت کے مسئلے میں چار گمراہ فرقے ہو گئے ہاں ایک فرقہ آل حق کا ہوگا کہ وہ نبوت کو بھی مانتا ہو سب انبیاء کو بھی مانتا ہو بعض کو نہیں ہے خاتم النبین محمد الرسول اللہ کو مانتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ جو ہے نا اس کے اقوال و افعال کو حجت بھی مانتا ہوں اسی طرح احکامات کے مسائل ہیں تو بعض نماز کو مانتا ہے روزے کو نہیں مانتا ہے بعض احکامات کو سرے سے نہیں مانتا جیسے اباہیا ہاں بعض ایسے ہیں کہ بعض احکامات کو مانتے ہیں, بعض کو نہیں مانتے ہیں. نماز کو مانتے ہیں روزے کو نہیں مانتے ہیں. بعض احکامات کے خلیم کو تبدیل کرتے ہیں بعض کیا کرتے ہیں بعض کیا کرتے ہیں لیکن اللہ حق وہ ہے جو تمام احکامات کو مانتے ہوں हा? اور اس کو اپنے مرتبے میں مانتے ہو اور کسی حکم کا انکار نہیں کرتے ہو کسی حکم میں تابیل باطل وغیرہ بھی نہیں کرتے ہو تو پھر وہ اہل حق ہوں گے ایک پھر آل حق کا اور چار کس کے گمراہوں کے تو ہمیشہ اکثریت گمراہوں کی ہوتی ہے تو جب اکثریت گمراہوں کی ہوتی ہے اکثریت کا تاب نظام گمراہ کن نظام ہوگا یا نہیں ہوگا وہ کیوں نہیں ہوگا وہ دنیا کا بدترین اور گمراہ کن نظام ہوگا تو اکثریت محضہ جو ہے وہ کسی صورت معتبر نہیں ہے ولاکن اکثر ناسی لا علم اور پھر اکثریت بھی ایسی اکثریت جس میں مرد عورت ہاں فاسق متقی اور کافر اور مسلمان سب کے سب برابر ہوں ح کہ وہ کافر بھی برابر ہو جو بالکل اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے جیسے ہندو عیسائی وہ کافر جو شیعہ اور خادیانی ہے وہ تو پھر بھی اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوخ کرتے ہیں لیکن جو جس کا دین سے سرے سے واسطہ نہ ہو اس کو بھی جمع کیا گیا ہو تو وہ اکثریت گمراہ کن نہیں ہوگا اکثریت وہ گمراہ کن ہوگا تیسرے نمبر پر عقل کی بات ہے تو عقل کامل نہیں ہے عقل کامل نہیں ہے اگر عقل کامل ہوتا تو یہ یونان کے بڑے بڑے فلاسفہ گمراہ نہ ہوتے ہاں؟ آج کو ہم گمراہ نہ کہتے اگر عقل ہدایت میں کامل ہوتا اگر عقل ہدایت میں کامل ہوتا تو آج ارستو اور فیساغور ہاں اور دوسرے جو ان کے دور کے سکرات تھے بکرات تھے اور کیا ہے کیا ہے ان کو ہم گمراہ کہتے لیکن ان کو ہم کیوں کہتے عقل ہدایت میں کامل نہیں ہے نبوت کو ماننا پڑے گا نقل کو ماننا پڑے گا تو یہ معیار نہیں ہے بہرحال اب ہم کہتے ہیں کہ قانون سازی حکم اللہ تعالی کے قانون کے بغیر حکم کرنا اللہ تعالیٰ کے بغیر قانون کے بغیر حکم کرنا نادل کردہ قانون کے بغیر یہ کفر ہے کس حد تک کفر ہے کس حد تک کفر فر ہے اگر کوئی کسی ایک مسئلے میں رشوت کی وجہ سے خواہش کی وجہ سے خرابت داری کی وجہ سے کوئی قاضی رشوت لیتا ہے اور اس نے فیصلہ ادھر ادھر کیا ہاں تو اس کو ہم کفر نہیں کہتے کفر ہم نہیں کہتے اس کو کیونکہ یہ گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے لیکن مطلق گناہ کبیرہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا ہے اس گناہ کبیرہ سے بندہ کافر ہوتا ہے جو مکفر ہو یا امارات کفر میں سے ہو علامات کفر میں سے ہو جیسے شد شدار گلے میں زنار لٹکانا تعلیق السلیب سلیب لٹکانا چاہے وہ کلمہ بھی پڑھے وہ نماز بھی پڑھے لیکن وہ کیا سمجھا جائے گا کافر سمجھا جائے گا کیونکہ اگر یہ جی گناہ کبیرہ کبیرہ ہے لیکن گناہ کبیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ امارات القفر میں سے بھی ہے تو جو گناہ امارات القفر میں سے ہو تو وہ کیا کہا جائے گا وہ اس سے بندہ کافر ہوگا مسلمان نہیں ہوگا تو اس قاضی کو جو اسلام پر فیصلے کرتا ہے ویسے اسلامی قانون اس کے سامنے قانون ہے لیکن جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو کس چیز پر رشوت کی وجہ سے کسی دوسرے چیز کی وجہ سے وہ ہٹتا ہے حق سے تو اس شخص کو ہم کافر نہیں کہتے ہیں لیکن اگر کسی کے پاس قانون اگر کوئی قانون کو تبدیل کرے کوئی اللہ کے قانون کو تبدیل کرے تو وہ پھر مسلمان بھی نہیں ہوگا ہو دیکھو اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر حکم کیا ہے اس کہ اس ان کے ہاتھ کاٹ دو اس ابھی جو ہے نا کسی نے یہ حکم تبدیل کیا اور اس کے لیے تین سال جیل جو ہے نا وہ سزا مقرر کیا جیسے کہ راضی رات پاکستان میں ہے اور اگر وہ سرکاری ملازم ہو تو پھر وہ اس کے لیے پانچ سال قید تو اب یہ سزا تبدیل کی گئی میں آپ سے پوچھتا ہوں اب یہ سزا جب اس نے تبدیل کی یہ خدا یہ قانون یا یہ دین سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا یہ قوانین جو ہے یا یہ اس کو دین سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا اگر یہ دین سمجھتا ہے اور اس کو تبدیل کرتا ہے تو یہ دین میں تبدیلی ہے کیا ہے دین میں تبدیلی ہے ممبدلا دین رہو پخت ہم نے کہا تھا کہ عقوبات دین میں سے ہے نا اجتماعی مغلز میں داخل ہے نا تو اس میں ہم نے عقوبات کو ذکر کیا تھا تو یہ عقوبات کے سلسلے میں جب اس نے تبدیلی کی تو اس نے دین کو تبدیل کیا اور دین کو تبدیل کرنا یہ مقصود نہیں ہے کہ پورے دین کو تبدیل کرے اور وہ یہودی ہو جائے یا عیسائی ہو جائے یا مجوسی ہو جائے یا کوئی دوسرا کافر ہو جائے ہاں اس سے بھی کافر ہوگا لیکن یہاں پر دین مطلق ہے اور مطلق کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہے المطل اللہ اطلاق ہی مطلق اطلاق پر جاری اپنے اطلاق پر جاری ہوگا اگر اس کا ایک فرد بھی وجود میں آیا تو بس مطلق وجود میں آیا اگر ایک فرد بھی موجود ہوا تو وہ مکمل طور پر موجود ہوا اس کو منطق میں میں کوئی دوسرا تاجر اس سے کرتے ہیں مطلق شیح ہے اور شے مطلق ہے وہاں پر یہ تاجرات کرتے ہیں نا تو یہ ہے کہ ایک کے وجود میں آنے سے تمام کے کیا آتے ہیں اور تمام موجود ہو جاتے ہیں تو یہ فکی اصول فقہ کا مسئلہ ہے تو جب اس نے دین کے ایک حکم کو تبدیل کیا تو بس اس نے دین کو تبدیل کیا اس نے کیا کیا دین کو تبدیل کیا دیکھو یہود جو تھے نسارا جو تھے انہوں نے تو پورے دین کو اپنے دین کو تبدیل نہیں کیا تھا لیکن بعض احکامات کو تبدیل کیا تھا اس تبدیلی پر وہ کفر کے پتوے کے مستحق ہو گئے یا نہیں ہو گئے ان کے اوپر کفر کا پتوا لگ گیا اس وقت قرآن نے لگایا لَم يحكم هُمَ جو ہے ان کے حق میں بالکل ان کے, یہ ان کے اس آیت کے مسداق ہے و اولاً شاید نزول کے اعتبار سے جو وہ طریقے اولا داخل ہوتا ہے نا ما اس میں مزداق آیت میں تو یہ ہے کہ مطلب وہ انہوں نے بعض احکامات کو تبدیل کیا تھا مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں آپ کو, کو کوئی نماز میں تبدیلی کرتا ہے تین رکاط شام کے اور حکومت نے اعلان کیا کہ کل سے آپ لوگ شام کی نماز چار رکعت پڑھیں گے تو ایسے حکومت کا حکم کیا ہوگا کفر ہوگا کہ نہیں ہوگا کفر ہوگا وہ حکومت مورتک کہا جائے گا کیونکہ اس نے دین میں تبدیلی کی تو یہ دین جس طرح نماز میں ہے تو یہ دین تو اصلی دین جو ہے اصلی دین یہ تمام احکامات میں کلی متواتی کی طرح برابر ہیں کلی متواتی کی طرح برابر ہے تو اسی طرح قطحیت میں بھی دین ہے, نا. یہ بھی دین ہے. اسی طرح احساس بھی دین ہے اگر اس طرح نہیں ہے یہ دین نہیں ہے تو پھر فقہ سے اس کے نکالو نا اس کو نکالو فقہ سے پھر فقہ بدینی پر مشتمل ہے کیا کیا فقہ بدینی پر مشتمل ہے نہیں فرقہ دین پر مشتمل ہے اور یہ دین میں سے ہے تو اس میں تبدیلی کرنا کیا ہے دین میں تبدیلی کرنا ہے اور من بدل جس نے بھی اپنا دین تبدیل کیا تمام محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ یہاں پر قتل قتل ارتدادی ہے تو یہ مرتد ہوگا اب اگر آپ یہاں پر تھوڑا چھوٹا سا سوال بھی کرے تاکہ ذہن میں کل کوئی یہ نہ کہے آپ کو کوئی بڑے اصولی کے ساتھ آپ کا بحس آ جائے تو وہ خام خا تمہارے اوپر اعتراض کرے گا کہ نہیں یار جس طرح تم نے دین کو مطلق قرار دیا یہاں پر تو ہم بھی مطلق قرار دیتے ہیں لیکن جس طرح المطلق یجری علی ہی کا قاعدہ ہے تو دوسری طرف اذا اطلق المطل الكامل کا قاعدہ بھی ہے کہ مطلق انصراف جو ہے نا فرد کامل کی طرف ہوتا ہے تو کسی فرد کامل میں تبدیلی کی وجہ سے تو کفر ہوگا لیکن اس میں تبدیلی کی وجہ سے کفر نہیں ہوگا آہ ہر, ہر, آہ ہر عمل میں تبدیلی کی وجہ سے کفر نہیں ہوگا ہم کہتے ہیں چھوڑو تم نے اصول فقہ صحیح نہیں پڑی ہے دوبارہ جاؤ مدرسے میں اصل میں اشیاء دو قسم کے ہیں ایک زوات ہے اور ایک عراض ہے زوات میں جب مطلق ذکر کیا جاتا ہے تو پرد کامل اس سے مراد ہوتا ہے اور عراض میں جو ذکر جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے کیا معنی مراد ہوتا ہے پھر المطلق علی اطلاقی کا قائدہ ہوتا ہے وہاں پر. تو یہاں پر کہ اس کو دین صاحب کا تو پھر اس وجہ سے ہم نہیں کہتے کہ یہ, کامل. یہ سوال بھی تاکہ ذہن میں نہ رہے تو ممبد اس قائدے میں آئے لیکن آج کل تو لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ نہیں یار یہ لوگ تو اس کو دین نہیں سمجھتے تو جب دین نہیں سمجھتے تو دین کو دین نہ سمجھنا پھر کفر ہے ٹھیک ہے الفسل یہ تو عثمانی صاحب کا فتوا بھی ہے یہ تو ہمارا نہیں میں فتوا عثمانی صاحب نے بھی فتوا دیا ہے کہ جو بھی جو کوئی بھی درمیان دین اور سیاست کے درمیان فصل لاتا ہے جدائی لاتا ہے وہ بندہ کافر ہے تو جب اس نے سیاسی احکامات ہے اور یہ عقوبات ہے اس نے اس کو دین سے الگ کیا الگ سمجھا اور پھر اس میں تبدیلی کی تو کیا وہ اس سے بچے گا یا وہ اس حکم سے بچے گا کبھی بھی نہیں بچے گا اور یہ تعویل اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بےچارے تو جاہل ہے یہ اس کو دین نہیں سمجھتے یہ تو طاویل باطل ہے ان کے لیے اور طاویل باطل خود کفر ہوتا ہے وہل کی ضروریات الدین تاولن کا اولن کا تحریف علانی سا شاہ کشمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ضروریات الدین میں تعویل کرنا بھی علانی یا کفر کی طرح ہے یہ تحریف تو بہرحال حال یہ بھی نہیں کر سکتے نہیں کر سکتا کوئی یہ کہے کہ یار یہ محبت کا تو یہ دن سے نہیں سمجھتے دین میں سے نہ سمجھنا بھی ان احکامات کو دین سے الگ سمجھنا یہ بھی کفر ہے تو جب انہوں نے دین کے متبادل کسی حکم کو بنایا وہ بھی کفر ہے اگر دین کے کسی حکم میں قطعین، نس میں تبدیلی کی قطعی حکم میں تبدیلی کی تو وہ بھی کیا ہے وہ بھی کوئی اسلام نہیں ہے وہ بھی کفر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ مطلب انہوں نے متبادل قوانین بنائے اس کے حد کے حدود کے اسی طرح مزارآباد کے اصول میں بھی اسی طرح بہار کے اصول میں بھی سب کے اندر انہوں نے اپنے قوانین بنائے ہیں اور وہ بالکل متبادل ہے متصادم ہے شریعت کے ساتھ تو یہ احکامات جب انہوں نے بنائے ہیں یہ کسی صورت اسلامی نہیں ہے یہ کفری ہے تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں اور اس کو کیا کہا جاتا ہے یہاں پر دو قسم حکم کے ہو گئے ایک کو حکم خاص کہا جاتا ہے حکم خاص وہی صورت ہے کہ رشوت کی وجہ سے خرابت داری کی وجہ سے خواہش کی وجہ سے کسی دوسری وجہ سے وہ اس کو کیا کرے وہ بغیر منظر اللہ حکم کرے بغیر منظر اللہ حکم کرے تو یہ تو یہ سورت حکم خاص ہے اس پر کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا ہے لیکن اگر حکم تبدیل کرے چاہے وہ اس پر ایک بھی فیصلہ نہ کرے لیکن حکم تبدیل کیا اس نے کہ ہمارے لیے معیار یہ ہوگا اور ہم اس پر فیصلہ کریں گے تو اس نے دین میں تبدیلی کی اور دین میں تبدیلی کیا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہے جس پرس کرو زکات کو بھی حج کو بھی انہوں نے تو زکوات میں بھی تبدیلی کی ہے زکات جو بینک وصول کرتا ہے اس میں جو تملیغ شرط ہے مالک کی طرف سے انہوں نے اس کو ختم کیا ہے انہوں نے تو زکوات میں بھی تبدیلی کی ہے کہ وہ زکات سے بینک خود وصول کرتا ہے اور دوسری طرف یہ دیکھو کہ وہ ان کا اپنا ایک تاریخ ہوتا ہے حولا نے حول وہ نہیں کرتے کہ پورا سال گزر جائے تم نے کل پیسے رکھ دیے اور آج جو ہے نا اس پر دن زکات کا آیا تو بس آج وہ زکات اس سے لیتے ہیں اور نکالتے ہیں تو ہی تو انہوں نے سارے احکامات میں اسی طرح کی تبدیلیاں کی ہے ربا کا قانون ہے سب کے قوانین موجود ہیں باقاعدہ ان کے پاس اس کے لیے باقاعدہ قوانین بنائے جاتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ تبدیل فدین ہے اور تبدیل فدین ارتداد ہے اجماعا اور اتفاق ٹھیک ہے تو اس کو حکم عام کہا جاتا ہے بہرحال یہاں پر ہم یہ بحث کریں گے اب کہ اس پر ہم دلائل پیش کریں قرآن کریم سے اللہ تعالی فرماتے ہیں ف ان تنازعات فرد فن تنازعات فرد اللہ ان کن تم مین بل ولیومر اگر تمہارے درمیان کسی چیز پر جھگڑا آ جائے یہاں پر لفظ شے آیا ہے فی شہی ان اور وہ بھی نکرہ ہے معرف بھی نہیں اتنا عموم ہے شے کا اطلاق چھوٹے سے چھوٹے چیز پر بھی ہوتا ہے اور بڑے سے بڑے چیز پر بھی ہوتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالی پر بھی شے کا اطلاق ہوتا ہے تو اب مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا تنازع آیا کسی چھوٹے سے چھوٹے چیز پر کسی بڑے سے بڑے چیز پر چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو تو تم لوگ کیا کرو گے فرد اللہ ور اس کا فیصلہ کس کے پاس لے جاؤ گے اللہ کے پاس اور اس کے رسول کے پاس اللہ کے پاس فیصلہ لے جانے کا مطلب کیا ہے ار ردو الا کتابی اس کی کتاب کی طرف فیصلہ لے جانا یہ کیا ہے یہ اللہ کی طرف فیصلہ لے جانا ہے ور رد اللہ رسول رد الا سنتی اور رسول اللہ کی طرف فیصلہ لے جانا اس کے مطلب یہ کہ اس کے زندگی میں تو اس کے پاس جانا ہے لیکن اس کے وفات کے بعد اب کیا ہے اس کی سنت کی طرف فیصلہ لے جانا یہ اس کی طرف فیصلہ لے جانا ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے اس کو مشروط کیا ان کن تم مین آخر اگر تم لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہو تو فیصلوں کو اللہ اور رسول کے پاس لے جاؤ گے اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کس کے پاس جب جس کے پاس لے جانا چاہتے ہو تو پھر لے جاؤ لیکن اگر اللہ پر ایمان ہے تو تمہارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے پھر اللہ اور رسول کے پاس فیصلہ لے جانا ہوگا خیر الحمن خیر و و پھر اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کا بیان کیا تھا کہ یہاں پر بھی سی میں تبدیل مفضل علیہ محضوف ہے تو مطلب کیا ہوگا ظالق خیر اللہ کے قانون کی طرف فیصلہ لے جانا خیر بہتر ہے من کل شیئین ہر چیز سے یا من کل ہاکم ان ہر حاکم سے بہتر ہے فی کل وقت و فی کل مکان ہر وقت اور ہر مکان میں یہ بہتر ہے اگر کوئی آج یہ کہے کہ نہیں یہ فیصلے تو اس وقت کے مطابق اچھے تھے لیکن آج کے دور کے مناسب نہیں ہیں تو ہم کہتے ذالک ہے ذالک خیئرون ہے تم ذالک خیرون کے پر کافر ہو ٹھیک ہے اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ بعض علاقوں میں تو چل سکتے ہیں لیکن یہ قانون ہمارے علاقے میں نہیں چلتا ہے تو بس اس کو یہ کہو کہ تم ذالک خیرون کا منکر ہو تم ذالک خیرون کا منکر ہو کہ اس کی بہتری مطلق بہتری ہے اس کے اندر مطلق بہتری ہے اور یہ بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے اللہ کے قانون کا نتیجہ پھر بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آیت کریمہ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ مختلف تم فیمن فرح مح اللہ اور جس چیز میں بھی آپ کا اختلاف آ جائے تو اس کا حکم کس کی طرف لوٹا جائے گا فحکمه اللہ کی طرف اللہ کی طرف جو ہے نا وہ فیصلہ ٹھیک ہے تو یہ ہے تیسری جگہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں جس نے اسلام کے بغیر دین اختیار کیا دین کا مطلب میں نے آپ کو بیان کیا تھا اب طریق فی الحال اسلام کے علاوہ کسی دوسرے راستے کو اپنی زندگی کا متباع اور تابیداری کے لیے لائق راستہ سمجھا تو فلحل اس سے قبول نہیں کیا جائے گا وہ ہوا فی الحال من الخصرین اور وہ آخرت میں خسران کرنے والوں میں سے ہوگا اسی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں دین اللہ, يبغون اسلم من وكرها اللہ تعالی افغیر اللہ یہ اللہ تعالی کے دین کے علاوہ کوئی دین طلب کرتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون اس کے طریقے سے اس کے طریقے سے کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں افحکم الاہلیت یگغن کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم طلب کرتے ہیں کل تو میں نے آپ کو جاہلیت کا تفصیل بتایا تھا نا کفر کا حکم تا کیا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرکا ان ان ان ان ہے ان کے اپنے شرکا ہے جنہوں نے ان کے لیے زندگی کا ایک راستہ ان کو بنایا ہے اور اس پر یہ چلتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان يحاد دون اللہ اللہ الله رسول جو لوگ اللہ تعالی کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ حدود اور قوانین میں لڑتے ہیں کبھی من کبھی تو یہ لوگ زلیل ہو جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ جلیل کیے گئے وقت انیات اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے تو اس بارے میں واضح آیات نازل فرمائی ہے ولیل کافری نازاب مہین اور کافروں کے لیے عذاب مہین ہے تو یہ دیکھو مختلف آیات کریمہ اس بات پر ناطق ہے کہ فیصلہ لے جانا ہے تو کس کے پاس لے جانا ہے اللہ کے پاس اللہ کے قانون کے پاس جس جن لوگوں نے اللہ کے قانون کے علاوہ کسی دوسرے طرف فیصلہ لے جانے کا ارادہ تک کیا اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے ان کا ایمان سلف کیا تر آمنوا بما انزل وما انزل من ترا یہ لوگ تو گمان کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن اور اس سے پہلے کتابوں پر ایمان لایا ہے لیکن یوریدون تاود انہوں نے تو ارادہ کیا ہے کہ یہ تاغوت کے پاس اس شخص کے پاس جو اللہ کے قانون کے بغیر دوسرے قوانین پر فیصلے کرتا ہے اس کے پاس فیصلہ لے جانا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے یہ لوگ ایمان سے فارغ ہے فروبی ان کو امر کیا گیا ہے کہ وہ تابوت پر کفر کریں اسی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں فلاح و رب کلاکی منہ کا فیما سے ذرا بئی فلا و اسی طرح نہیں ہے جس طرح یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تمہارے کی قسم لا يؤمنون. یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتیہ کا فیما سے ذرا بہن حتیٰ کہ یہ لوگ تم کو حاکم بنائے تم کو حاکم مان لے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مسائل میں جو ان کے درمیان اس میں اختلاف آیا ہے ثُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ خَرَجَا پھر اپنے دلوں بے تنگی مخصوص نہ کرے مِمَّا قَضَيْتْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور پھر مکمل طور پر ظاہراً بھی منقاد ہو امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تین امور پر موقف, موقف کیا کن امور پر؟ تین امور پر نمبر ایک کیا ہے کہ حَتَّى يُحَكِّمُ رسول اللہ کو حاکم ماننا ہے اگر کوئی رسول اللہ کو حاکم نہیں مانتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے اور پھر فرماتے ہیں تو دل میں وہ تنگی محسوس نہ کرے اگر اللہ تعالی کے احکامات سے وہ دل میں تنگی محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہے یہ کیسے فیصلہ ہوا تو پھر وہ مسلمان نہیں ہوگا وہ یو سلیم اور مکمل طور پر ظاہری منقادو اگر ظاہری طور پر وہ کرنے سے انکار کرے اور کہتا ہے کہ میں نہیں کرتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں تو یہ کیا ہے تو پھر بھی مسلمان نہیں ہوگا اور یہاں پر ایمان سے بعض لوگ تو یہ کہیں گے کہ ایمان سے ایمان کامل مراد ہے کہ کامل مومن اس وقت تک نہیں ہوتا اس لیے کہ ہم تو یہاں پر بس جلدی وہ لاتے ہیں کہ یہاں سے کمال ایمان مراد ہے امام انور شاہ کشمیری رحم اللہ فیض الباری میں یہاں پر جب استدلال کرتے ہیں کہ ایمان مرضی ایمان کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں ایمان کامل نہیں ایمان مطلق کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں تو جب وہ ایمان کا بات کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ایمان میں تسلیم شرط ہے ایمان میں تسلیم شرط ہے اور دلیل کہاں سے لیتا ہے اسی آیت کریمہ سے لیتا ہے اسی آیت سے لیتا ہے تو کیا مطلب ہوا کہ یہاں پر اس طرح مراد نہیں ہے کہ یہاں پر کامل ایمان مراد ہے اور امام آلوسی رحمہ اللہ امام آلوسی رحمہ اللہ ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ دار الحرب میں رہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی دوسرا ادارہ نہیں ہے وہ بےچارے مظلوم ہیں اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے یا اپنے سے یا خود سے ظلم کو دفع کرنے کے لیے وہ انہی عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا تقفیر نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ بات کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کا جو مظلوم لوگ ہیں ان کا میں تکفیر نہیں کر سکتا اور پھر فرماتے ہیں مَا اگر اللہ تعالی کا قول موجود ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے لیکن پھر بھی ان کی ضرورت ہے تو میں اس وجہ سے ان کا تکفیر نہیں کر رکھتا ہوں تو امام آلوسی کے اس قول سے کیا پتا چلا کہ اگر ان کی ضرورت نہ ہوتی تو کیا ہوتے تو پھر اس آیت کو وہ اپنے ظاہر پر مانتا ہے کہ پھر وہ کافر ہوتے ہاں تو یہ ہے کہ مطلب اسی آیت سے بھی پتہ چلا تیسرے نمبر پر تیسرا نمبر تو نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ممکما فول کا فروم مملح اللہ فول کا سکون فلائکا تین آیتیں جو اس بارے میں آئی ہیں اس میں کفر کا پتوا ظلم کا پتوا فسق کا پتوا تینوں موجود ہیں لیکن ہمارے پاس تو آسان دلیل موجود ہے ہم کہیں گے جی کے بارے میں نازل ہوئے ہیں یہودارا کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہو, گئی ہو چکی ہے بس بات ختم ہو گئی ہمارے اوپر یہ نہیں ہے اسی طرح کبھی حضرت حضیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی بات ہوئی تو اسی طرح کسی چہس نے کہا یہ تو یہود کے بارے میں اتری ہے تو آپ نے فرمایا نمل القم بنو اسراہیل ان کانتم کلو وَتَكُونُ لَهُمْ كُلُّ <مُرَّتٍ> اچھے بھائی ہے تمہارے بنی سر یہودی تو تمہارے اچھے بھائی ہیں کہ جو میٹی بات ہو وہ تمہارے لیے ہو اور جو کڑوی بات ہو وہ ان کے لیے ہو اور پھر قسم کا سنا نہ من قبل کم دخل تم کہ تم ان کے قدم قدم پر چلو گے اور یہ حکم تمہارے بارے میں بھی ہے یہ تو نہیں ہے کہ ان کے بارے میں نازل ہوا ہے آپ نے پڑھا ہے اصول تفسیر میں آج کل طالبان یہ اصول اصول کی جو چیزیں ہیں یہ نہیں پڑھتے پتا نہیں کیا وجہ ہے اصول فقہ بھی اچھی طرح نہیں پڑھتے اصول تفسیر بھی اچھی طرح نہیں پڑھتے اصول حدیث بھی اچھی طرح نہیں پڑھتے تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ جب اس نے اردو کے پتاوا میں کسی کے بارے کسی چیز کے بارے میں جائز دیکھا ہے تو جائز کہتا ہے نہ جائز دیکھا ہے تو نہ جائز کہتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جزیا کس کلیے کے تحت داخل ہے مفتی بھی ہو جاتے ہیں بعض لوگ لیکن ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ جزیا کس کلیے کے تحت داخل ہے یہ عجیب بات ہے آپ نے پڑھا ہوگا اصولی تفسیر میں کہ شان نزول تو خاص ہوتا ہے لیکن حکم وہ شان نزول کے ساتھ مختص نہیں ہوتا ہے کہ بس شان نزول کے ساتھ خاص ہو لیکن حکم کیا ہوتا ہے حکم عام ہوتا ہے کیوں کہ اگر شان نزول خاص ہو جائے اور حکم شاہ نظول کے ساتھ حکم خاص ہو جائے تو پھر تو یہ قصہ بن گیا پھر تو قرآن احکام والا قانون نہیں ہے پھر تو قصہ ہے مثلاً ہمیں یہاں کہا کہ یقم اللہ تو یہ بس یہود کا ایک قصہ ہے, یہود کا ایک قصہ ہے کہ بالکل وہ کافر ہو چکے تھے اور ہم کافر نہیں ہوں گے اس کام سے عجیب بات ہے نہیں بلکہ شاہ نزول کا حکم عام ہے ہر کسی کو ہے اگر کیا یہود کے بارے میں اتری ہے لیکن جس نے بھی یہود کی طرح کام کیا یہود کی طرح انہوں نے اپنا ایک مستقل قانون بنایا تو وہ حکم اسی پر بھی فٹ ہوگا نا یہ تو نہیں ہے کہ مطلب تم اس طرح کام کرو اور تم پر وہ حکم فٹ نہیں ہوگا تو یہ بات ہے اسی طرح یہ شان نزول کا کے بارے میں تو یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے دوسری ایک یہ بات بھی یاد رکھو آپ کو اصول تفسیر میں یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ شان نزول تو حکم تو شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے لیکن شان نزول اور اس کا مثل جو واقعہ ہوتا ہے شان نزول اور اس کا مثل جو واقعہ ہوتا ہے وہ بطریق اولا آیت کے مسداک میں داخل ہوتے ہیں اور دوسرے امور جو ہے وہ بطریق اخرا یا بطریقۂ اولا وہ داخل داخلے اور بطریقۂسان ثانیہ دوسرے داخل داخلے ٹھیک ہے ठीके? تو جو واقعہ یہود کا ہے بالکل بطریق اولا تو وہ اس کے مصداق ہے اور جن کا عمل ان کی طرح ہو وہ بھی اس کے بطریق اولا مصداق ہوں گے ان کا عمل کیسا تھا ان کا عمل کیا یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالی کے حکم سے انکار کیا تھا نہیں انکار نہیں کیا تھا اس کے بارے میں باقاعدہ حدیث موجود ہے حدیث میں ہے وہ کہتے ہیں مفہوم حدیث یہ ہے کہ ہم لوگ اس طرح تھے کہ جان نزول میں جو حدیث آتا ہے کہ ہم اس طرح تھے کہ ہم میں سے کوئی وہ آتا تھا غریب آدمی آتا تھا تو اس کے لیے تو رجم کا وہ ہوتا نا رجم مقرر تھا کوئی مالدار آتا تھا تو اس کے لیے کوئی دوسرا حکم تھا رشوت لیا جاتا تھا اس سے ہاں تو رشوت لے کر اس سے اس کے لیے کوئی دوسرا حکم اس پر لاغو کیا جاتا تھا پھر بعد میں ہم نے اختلاف اور اتفاق کیا کہ اس طرح نہ کرے لوگوں کو اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایک حکم بنائے سب کے لیے اور آسان حکم ہو تو رجم کے بدلے ہم نے ایک دوسرا حکم بنایا کہ گدے پر سوار کرو چہرہ کالا کرو گدے پر سوار کرو بس یہ حکم ہے ٹھیک ہے یا کوڑے دے دو رجم کے بدلے میں کوڑے دے دو بس ایک حکم انہوں نے بنایا ٹھیک ہے تو یہ حکم انہوں نے تبدیل کیا تو جب تبدیل کیا تو ان پر آیت اتری یہ کافر ہے یہ کافر ہے انہوں نے حکم تبدیل کیا تو یہ حکم کی تبدیلی کا کام انہوں نے کیا تھا اور یہ تورات میں تبدیل نہیں کیا گئے تو تبدیل کیا یہ حکم تو تبدیل نہیں کیا تھا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے بات کرتے تھے ابن سوریا سے تو اس پر کہ یہ آیت آپ کی تورات میں موجود ہے تو جب تورات لایا اس نے تو وہ پڑھتے تھے تو اس نے آیت کے اوپر ہاتھ رکھا اگر آیت تورات کے اندر موجود نہ ہوتا تو پھر ہاتھ کیسے رکھتا تو پتہ چلا کہ آیت تو تورات کے اندر موجود تھا لیکن یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک قانون بنایا تھا تو جب قانون بنایا تو اس کے اوپر آ... ان کے اوپر آیت اتری کہ ہی یہ کافر ہیں تو اسی طرح جب ان کی طرح کوئی عمل کرے کہ وہ قانون بنائے اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی دوسرا قانون بنائے تو وہ کیا ہوگا وہ کافر ہوگا ٹھیک ہے وہ پھر مسلمان نہیں ہو سکتا سمجھ گئے آپ حضرات یہاں پر تو بھی ہمارے پاس بہت قسم کے قسم کے تعویلات ہمارے پاس بھی موجود ہیں ہم یہاں کہتے ہیں محتقم یحکم ومل یا تقد اس طرح کرتے ہیں یہ تعویل ہے کہ نہیں ہے ظاہر ہے کہ نہیں ہے اور پھر اس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوخ کرو اپنی طرف سے ماں بونی فراہم دیکھو یہ تاویل ہے ظاہر ہے کیا ضرورت ہے تمہیں یہاں کے تم یہاں طاویل کرتے ہو کیا ضرورت ہے کوئی صحیح حدیث اس کے مقابلے میں متواتر حدیث موجود ہے کہ کوئی دوسرا آیت موجود ہے کیا تم اس کو ظاہر کرتے ہو اور تم اس کو مقید کرتے ہو ہاں اور اعلان کے تقید مطلق جو ہے نا وہ زیادہ ہے کتاب اللہ پر تو یہ ہے کہ مطلب یہ ہی کرتے ہیں دوسرا دیکھو املام دل اللہ فولہ کام ال کا فرون فولا کا حمل کا تو یہاں پر کفر کا پتوا ان کے اوپر لگایا گیا ہے یہاں پر یہ دیکھو کہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ایک ہے حکم خاص حکم خاص میں جو علماء نے یہاں پر تفسیر کیا ہے بالکل وہ اس پر ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے حکم خاص میں کون سا کفر ہے کفرن دونا کفرن ہے کیا ہے کفرن دونا کفرن یعنی چھوٹا کفر جس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے جب کوئی رشوت لے لے قرابت داری وہ مسئلہ حکم خاص والا تو آپ کو یاد ہے نا بار بار دہرانے کی ضرورت تو نہیں کہ میں بار بار حکم خاص کی تشریح کروں تو یہ ہے کہ اگر حکم خاص ہو تو پھر کیا ہے کفرن دونا کفرن ہے لیکن اگر حکم عام ہو قانون تبدیل کیا ہو کوئی دوسرا قانون بنایا ہو تو پھر یہ تبدیل دین ہے اور تبدیل دین پھر کفر اکبر ہے کفر اکبر ہے آیت سے مراد کیا ہے یہاں پر ہمارا ایک مسئلہ تو الگ ہے آیت سے مراد کیا ہے تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں کفرندون کفرن ہے یہ قول بعض مفسرین کا ہے اور انہوں نے نقل کیا ہے یہاں پر حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ کفردون کفرن, دونہ کفرن. اور ظلم دون ظلم اور اسی طرح فرمایا ہے کہ لئی الذي کفر الدی کہ وہ کفر مراد نہیں ہے جس کی طرف تمہاری ذہن جاتی ہے تمہارا ذہن جس طرف جاتا ہے وہ, وہ کفر مقصود نہیں ہے مراد نہیں ہے اسی طرح ہے لئی سفر ملا وہ کفر نہیں ہے جس کی وجہ سے بندہ ملت سے نکل جاتا ہے دین سے نکل جاتا ہے وہ کفر مراد نہیں بلکہ کفر اصغر مراد ہے قفر بوا اور کفر اکبر مراد نہیں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں سے کفرن دونا کفرن مراد ہے یہ تو ان کا قول ہے ہم کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول قرآن کے مقابلے میں تو نہیں آ سکتا کیونکہ وہ تو صحابی تھا ہاں وہ لوگ تو محفوظ تھے معیار حق ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ اگر بظاہر یہ ٹکراؤ نظر آتا ہے تو کس کو ترجیح دیا جائے گا قرآن کو یا قول صحابی کو قرآن کو قول صحابی کو قرآن کے مقابلے میں کوئی وہ نہیں ہے تو یہاں پر جب ہم قرآن مطلق فولہ کا مطلق کفر کا حکم ہے دون کفرن کے ساتھ مقید کرنا اس خبر کی وجہ سے یہ تقید کتاب اللہ ہے جو کہ خبر واحد رسول اللہ سے بھی ثابت ہو صحیح حدیث ہو لیکن خبر واحد ہو اس سے بھی تقید کتاب اللہ ہم جائز قرار دیتے ہیں ہمارے احناف تو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کسی بھی صورت تقید کتاب اللہ بالخبر الواحد جائز نہیں ہے اگر تو خبر واحد صحیح بھی ہو ہاں؟ لیکن جب قول صحابی ہو تو وہ تو بطریقہ اولا معتبر نہیں ہے یہاں پر اس کے مقابلے میں تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ تعویل اور مقید کرنا کفر کو فرکو. یہاں پر تقید کتاب اللہ ہے اور یہ جو نہیں نہیں ہے خبر واحد سے اور خول صحابی سے دونوں سے اور صحابی دونوں تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جب دو صحابہ کے درمیان اختلاف آ جائے تو مسئلہ کیا ہوگا اصول فقہ کا مسئلہ ہے اصول فقہ کا مسئلہ ہے کہ دو صحابہ کے درمیان جب کسی مسئلے میں دو صحابہ کے دو اقوال آ جائے تو ان میں سے کسی ایک قول کو لینا ہوگا تیسرے قول کا اختراع ان دونوں کے علاوہ یہ جائز نہیں ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ کا قول بھی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول بھی ہے ٹھیک ہے پھر امام ابو حنیفہ سے سوال کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پھر جب دونوں صحابہ کے کالوں میں سے ایک قول لیا جاتا ہے تو کیا یہ دونوں حق پر ہیں یا ان میں سے ایک خطا ہے اور ایک صحیح ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الواحد فیہم الواحد فیہم ثواب والآخر خطا ان میں سے ایک حق پر ہے ایک وہ ٹیک ہے اس کا اتحاد اور ایک خطا ہے پل مصیب و مصیب ان وطہ ان آخر ان فل ولی اجرانے مختلف اجر مصیب کے لیے دو اجر ہے اور مخت کے لیے کتنے اجر ہے ایک اجر ہے اس کے لیے بھی اجر تو ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا قول تو ہم نہیں بنائیں گے یہاں پر ابن مسعود سیب کا قول بھی موجود ہے ابن مسعود سیب سے پوچھا گیا کہ ما تقول پھر رشا رشوت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو ابن مسعود سیب نے فرمایا کہ کا صحت یہ تو گناہ ہے تو آپ سے پوچھا گیا کہ اذا اضاکان فی الحکم کہ جب حکم میں ہو فیصلے میں ہو تو آپ نے فرمایا کل کفر یہ تو کفر ہے حکم تبدیل کرتے ہیں تو یہ تو کفر ہے تو ابن مسود سیب کے قول کا اور حضرت ابن عباس سیب کے قول کے درمیان اگرچہ جی ابن عباس سیب کا قول نہیں ہے بعد میں وہ ظاہر ثابت کروں گا لیکن ابن عباس صیب اور ابن مسعود سیب کے قول کے درمیان مثال کے طور پر ٹکر آیا تو ہم کیا کریں گے ہم اس میں سے اوفق بال لیں گے اوفق بالقرآن ابن مسعود سیب کا قول ہے کیونکہ وہ على ظاہر قرآن ہے اور ظاہر مول پر مقدم ہوتا ہے کہ مول ظاہر پر مقدم ہوتا ہے ظاہر مقام اول پر مقدم ہوتا ہے وصول فقہ میں ہے اسی طرح اب یہ ہے کہ اس کے بعد ابن مسعود سیب کا کال لیا جائے گا تیسری بات یہ ہے کہ یہ قول کس کا ہے تم تو کہتے ہو ابن عباس سیب کا کور ابن عباس صیب کا کور ابن عباس صیب اس میں تو تفاصر کی رائے معتبر نہیں ہے اگر تفاصر اور پتاوا کسی حدیث کو نقل کرے تو وہ تو حدیث کے معیار کے لیے اور خبر کی معیار کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے بلکہ قابل قبول کیا ہوتا ہے وہ محدثین کا قول اس میں معتبر ہوتا ہے تو محدثین کیا کہتے ہیں تو وہ تفصیلات تو آپ پھر خود دیکھیں گے آپ حضرات اس کے لیے تہذیب تعظیب و تعظیب امام ابن حجر کی اور دوسری کتابوں کی امام زاہبی کی کتابوں کی آپ رجوع کر سکتے ہیں لیکن اس روایت میں ہے ہیشام ابن حجر اور ہیشام ابن حجر ضعیف ہے کون ہے امام ابشام ابن حجر ضعیف ہے تو جب وہ ضعیف ہے تو اس کا قول کیسے وہ ابن عباس کو صنعت پہنچائے گا ٹھیک ہے اور دوسرا قول یہ کہ امام تاؤس کا قول ہے امام تاؤس کا قول ہے یہ ابن عباس کا قول نہیں ہے تیسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ قول ہے یہ اصل میں آیت کی تفسیر میں نہیں کہی ہے ابن عباس نے ابن عباس کا رضی اللہ تعالیٰ کا ان سے مناظرہ تھا خوارج سے اور خوارج گناہ کبیرہ پر لوگوں کو کافر کہتے تھے تو انہوں نے بنی امیہ بن امیا کے جو امرات ہیں ان کے گناہ ذکر کیے کہ یہ گناہ کرتے ہیں یہ گناہ کرتے ہیں اس وجہ سے کافر ہیں تو ابن عباس صاحب نے فرمایا قفرن دونہ قفرن. عن یہ وہ یہ قفرن دونہ قفرن ہے. وہ کفرن ہے ہے کفر نہیں جس کی طرف تمہارے ذہن جاتے ہیں وہ کفر نہیں ہے جو ملت سے نکالتا ہے کسی کو یہ وہ کفر نہیں ہے تو یہ تو بن امیہ کے گناہوں کے بارے میں کہا ہے نہ کہ آیت کے تفسیر کے بارے میں غلطی سے کسی نے آیت کے تفسیر کے بارے میں نقل کیا پھر نقلن بعد نقلن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے امام شامی رحمہ اللہ اس میں شرح عقود رسم المفتی میں لکھتے ہیں نا کہ کبھی نقلن بعد نقلن یہ غلطی ہو جاتی ہے اور پھر آخر کار کتابوں میں وہ غلطی جو ہے نا وہ مشہور ہو جاتی ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی لیکن بہرحال فولہ کو مل سے کیا مراد ہے اس سے ہمارا مقصد بھی نہیں ہے اگر فولہ کامل کا سے کیا مراد ہو کفرن دفرن کوئی مراد بھی لے تو یہاں پر ہمیں کوئی وہ نہیں آتا ہے کیونکہ یہاں پر تو فقط یہ بات ہے کہ پھر حکم حکم سے بھی حکم خاص لیا جائے گا کیا لیا جائے گا حکم خاص لیا جائے گا کسی خاص مسئلے میں کسی نے اللہ کے قانون پر فیصلہ نہ کیا تو وہ کفرن دونا کوفرن دونہ کو یعنی چھوٹے کفر میں گناہ کبیرہ مبتلا ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ گناہ کبیر مبتلا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آ, حکم عام مراد ہو تبدیل کیا ہو اعتقاد رکھا ہو یہ کیا ہو وہ کیا ہو تو پھر کیا ہے تو پھر تو آپ کا بھی ہمارے ساتھ اتفاق ہے کہ یہ کفر اکبر ہے تو پھر ان لوگوں کا بھی ہمارے ساتھ اتفاق ہے تو اس کے ساتھ ہمارا وہ نہیں ہے یہاں پر ابو حیان بحری محیط میں بہت غصے میں آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یار یہاں پر کفر اکبر مراد ہے وہ تو پھر نحوی ہے نا پھر وہ یہاں پر تاکیدات جمع کرتے ہیں شروع کرتے ہیں فو کو دیکھو الاحکا اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ کا وضع اہلیت ہوتا ہے جیسا کہ کسی بندے پر تم ہاتھ رکھو کہ یہ ہے یہ ٹھیک ہے پھر یہاں پر آیا ہے الکافرون اور وہ کہتا ہے کہ الکافرون جو ہے نا وہ معرف باللام ہے اور اس میں فائل جب معرف باللام آتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے اس سے اعلی مراد ہوتا ہے نہ کہ ادنا اور اعلی کیا ہے کفر اکبر ہے کہ کفرے کفرے نے کفرے اکبر کفر بوا ہے پھر کہتے ہیں دیکھو یہاں پر الاائے کا اور الکافرون فرن مبتدا خبر ہے الاے کا اشارہ ہے وہ عرف المعارف ہے اور الکا خبر بھی محرف ہے دونوں معرف آئے حسر فائدہ کرتا ہے تاکید پیدا کرتا ہے پھر کہتے ہیں دیکھو پلا ملک جملے اسمیا ہے جملے اسمیا خود بھی تاکید ہے پھر فرماتے ہیں لفظ ہوم آیا ہے زمیر فصل ہے جو تاکید کے لیے ہے پھر تاکید آیا ہے ٹھیک ہے اس طرح وہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تم کفر کو کفرن کی بات کرتے ہو دوسرے مفسرین کو کہتے ہیں کہ جو تم کفر کو کفرن کی بات کرتے ہو تو وہ کفرن, دونہ کفرن کی بات جو ہے وہ تو حدیث میں میں آتا ہے لیکن اس میں نہیں آتی قرآن میں قرآن احلا کو ذکر کرتا ہے اور پھر یہاں پر کوئی وہ سوال جو اس پر آتا ہے کہ دیکھو الن تر اللہ کفرا اس کے اوپر یہ بہت بڑا سوال ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں کفر کا لفظ قرآن میں نقل کیا ہے اور نعمت پر جو کفر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ کفرن, کفرن ہوتا ہے تم کہتے ہیں وہ قرآن کفر کفرن, کفرن کو ذکر نہیں کرتا ہے وہ کہتا ہے یہاں پر بھی کفر اکبر مراد ہے یہاں پر بھی کفران مراد نہیں ہے بلکہ وہ کہتا ہے سیاق میں دیکھو وہ ہلو کو مہم دار البوار یہ دارالبوار میں جب جہنم میں جاتے ہیں تو یہ ہی کفران نہیں ہے یہ کفر اکبر ہے وہ اس طرح کہتے ہیں نا جہن نم اسلوما و قرار اس طرح پھر فرماتے آخرکار اس کوپر کی تشریح میں کہ بعد میں اللہ کیا فرماتے جہن اسلوما و بکسل قرار وجہ اندادا و جہل اللہ اندادہ اللہ کے لیے شریک جو ہے نا وہ پکڑتے تو اللہ کے لیے شریک پکڑنا یہ کفر اصغر ہے کفران قفران ہے یہ, ہے یہ کفر اکبر ہے تو دیکھو یہ الن تعلیم اللہ قفران سے بھی کیا مراد ہے یہ قربر مراد ہے وہ کہتے ہیں پر یہاں پر اس نے بہت سیر حاصل بات کیے پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی یہ بات سنو کہ وہ جو کفر کے درجات بنتے ہیں وہ مصدر میں بنتے ہیں کیونکہ مصدر انواع کو شامل ہو جاتا ہے نا اور کفر کا لفظ جب آتا ہے تو پھر انواع کو شامل ہوگا لیکن یہاں پر تو کیا ہے الکافرون پھر غیر اس مفائل ہے اور اسی غیر اس مفائل میں, میں یہ نہیں ہوتا ہے اس میں اعلیٰ مراد ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ وہ حیان کی تحقیق تھی یہ تو ویسے تحقیق تھی نا ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کہ یہاں پر اگر کفرن کفرن ثابت ہو جائے تو بھی ہمارے مدعا کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے اور اگر یہاں پر کفر اکبر بھی ثابت ہو جائے تو ہمارے مدعا کو کوئی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ الگ بات تھی کہ میں نے آپ کو چاہا کہ بس یار کوئی تحقیق آپ بھی کوئی تحقیق کو تو وہ کریں نا بہرحال اس کے بعد ہم آتے ہیں اس موضوع کی طرف کہ ہم نے اصولی طور پر یہ کہا کہ کفرون کے جو قانون سازی ہے اللہ کے قانون کے بغیر تو یہ کیا ہے یہ کفر ہے تو یہ کفر ہے اس میں اب ہم ضوابط رکھتے ہیں قواعد رکھتے ہیں دیکھو اصل قواعد ہوتے ہیں پھر بعد میں میں اسلاف کے اقوال کو نقل کروں گا وہ کبھی کبھی میں بہت جلدی جلدی بغیر ترجمہ کو بھی نقل, بھی نقل کروں گا فقط اشارے ہوں گے وہ الگ بات ہے لیکن اصل میں آپ کو قواعد رکھنا قواعد یاد رکھنا ہو کر یاد کرنا ہوگا دیکھو قواعد میں سے ایک یہ ہے کہ اگر نمبر ایک یہ بھی کفر ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالی کے قانون کے بغیر فیصلے کرے اور اللہ تعالی کے قانون پر فیصلے کرنے کو فرض نہ سمجھے فرض نہ سمجھے فرض کیسے نہیں سمجھے گا وہ اپنے آپ کو گناہ گار نہیں کہتا ہے اس عمل سے وہ اپنے آپ کو گناہ گار نہیں کہتا ہے اس عمل سے تو وہ بندہ بھی کیا ہوگا وہ کافر ہوگا کیونکہ آپ نے فقہ میں پڑھا ہے ترک الفرض و وکف و انکار اس طرح پڑھا ہے نا کہ فرض سے انکار کیا ہے وہ کفر ہے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہم کہیں گے یار یہ فاسق ہے لیکن اگر وہ نماز کی فرضیت نہیں مانتا ہے اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آج کل کے دور میں دیکھو یہ لوگ ایک طرف تو قانون سازی اللہ کے قانون کے بغیر کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک بات تو یہ ہو گئی اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتے کتنی مدح اپنی ذات کی کرتے ہیں اور پھر اسی سیاست کو جس سیاست نے اللہ کے قانون کے بغیر دوسرے قانون کے بنانے کی اجازت دی ہے اسی قانون کو عبادت سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں عبادت سمجھتے ہیں تو تم اس کو عبادت سمجھو گے فر، ترک فرض اور انکار فرض کو عبادت سمجھتے ہو یہ تو پھر جرم بعد الجرم کفر بعد کفر تم کرتے ہو یہ وہ قانون ہے جس نے سب لوگوں کو اجازت دی ہے کہ تم جس طرح قانون سازی کر س... کرتے ہو کر سکو ہاں कر... کر لو جس طرح قانون سازی کرتے ہو تم اپنے لیے کرو تو اس نے تو اختیار دی ہے اور تم اس اختیاری اللہ کے قانون کے بغاوت اور اس میں اختیار کے درجے کو عبادت سمجھتے ہو دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے قانون پر فیصلے تو نہ کرے لیکن اپنے قانون کو اللہ کے قانون سے بہتر سمجھتا ہے اپنے قانون کو اللہ کے قانون سے بہتر سمجھتا ہے وہ کوئی ایسا بھی ہوگا کہ وہ اپنے قانون کو اللہ کے قانون سے بہتر سمجھے گا ہاں بالکل ہے ایسے لوگ ہیں جو آج کل کہتے ہیں کہ بالکل اللہ کا قانون ایک قانون ہے لیکن آج کے تقاضوں آج کے مسالح کے مطابق اسی دور کے جدید تقاضوں کے مطابق جو قانون ہے وہ یہ قانون ہے جو ہم نے بنایا ہے اس طرح کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں بلکہ الٹا سیدھی باتیں بھی کرتے ہیں یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ طالبان ہم کو پتھر کے دور میں لے جانا چاہتے ہیں البان ہم کو پتھر کے دور میں لے جانا جاتا ہے یعنی وہ پتھر سے آگ لگانے کا دور تھا جس میں یہ قوانین نافذ تھی اور آج کے دور کے مطابق قوانین ہے تو ہمارے قوانین ہے تو یہ اس طرح کہتے ہیں کہ آج کے دور کے مطابق یہ قوانین نہیں سمجھتے تو اپنے قوانین کو بہتر سمجھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی, بھی کفر کا فتوا ہے کیونکہ یہ اپنے اقوال اپنے افعال کو اللہ تعالی کے اقوال و افعال سے بہتر سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اور جو اپنے آپ کو اللہ پر بھی ترجیح دیتا ہے وہ کیا مسلمان ہوگا اسی لیے امام آلوسی رحمہ اللہ تفسیر روح المعانی کا مصنف ہے حنفی عالم ہے وہ فرماتے ہیں نعم بالکل. لا لم بغتوقف لم بغت توقف جائز نہیں ہے توقف کرنا دیکھو یہ کہ مجھے پتہ نہیں ہے میں کیا کہوں فی تک من رستخ نما ہوا بئی ان مخالفت منها ان لوگوں کی تکفیر میں وہ توقف جائز نہیں ہے جو اپنے ان قوانین کو جو شریعت کے ساتھ ظاہر مخالف ہے اس کو بہتر سمجھتے ہو ان لوگوں کے کو فرمی شک نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے شک نہیں کرنا چاہیے توقف نہیں کرنا چاہیے وہ قدم والے احکام شرعیہ اور پھر اپنے قوانین کو احکام شریعت پر مقدم بھی کرتے ہو مقدم کرنا کیسا ہے کیا ایسا بھی تو نہیں ہوگا کہ یہاں پر اللہ کا اپنا قانون رکھتا ہے اور یہاں پر اللہ کا قانون اس طرح نہیں ہوتا ہے مقدم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو کہا جائے کہ دیکھو میرے لیے قرآن پر فیصلہ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں عدالتوں میں تم کو کیا کہیں گے وہ لوگ وہ کہیں گے یہاں پر قرآن نہیں چلتا ہے اس طرح کہتے ہیں نا یہاں پر قرآن نہیں چلتا ہے یہاں پر مولوی صاحب تکلیف مت کرو قرآن کی احانت مت کرو خود کرتے ہیں تم کو کہیں گے قرآن کی توہین مت کرو یہاں قرآن مت لاؤ پھر ہم کیا مطلب یہ تھا کہ پھر ہم اس کو رد کریں گے تم خفا ہو جاؤ گے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ تقدیم ہے علی الاحکام الشرعیہ احکامات اشریا میں کسی کی کورٹ میں کوئی مسئلہ آ جائے میں چیلنج سے کہتا ہوں اور وہ اسی کورٹ میں جا کر اپنا شری موقع وہاں پر پیش کرے کہ اس کا شرع حکم تو یہ ہے پھر جج مان لے تو آ جائے اور مجھ کو کہے کہ تم نے جھوٹ بولا تھا ٹھیک ہے وہ جائے اور اس کو یہ تو یہ ہے کہ یہ احکام شریع پر مقدم کرتے ہیں لیکن یہ صورت چھوڑو دوسری بات میں آپ کو کہتا ہوں پاکستان میں ایک کوٹ ہے جس کو شرعی کوٹ کہا جاتا ہے لیکن درخت یہ ہے وہ شرعی کورٹ ٹھیک ہے شرعی کوٹ اس کو کہا جاتا ہے شرعی کوٹ نے پچاس سال میں سودی, بینک سودی بینکاری کے سود کو حرام سود کہا پچاس سال میں تو بےچارا اس کے ذہن میں یہ بات آئی اور ملحجین کے بات تو ختم ہو گئی کہ سود حلال ہے انہوں نے یہ بات ثابت کیا کہ یہ سود کیا ہے یہ حرام ہے پچاس سال بعد جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو سپریم کورٹ اس میں اس کو چیلنج کیا جاتا ہے یہ نواز کو کے دور میں ہوا تھا سپریم کورٹ میں وہ فیصلہ چیلنج کیا جاتا ہے और سپریم کورٹ اس کو رب کرتا ہے کہ شریف کورٹ نے فیصلہ غلط کیا ہے اب دیکھو پھر چند سالوں کے لیے سو جائز کیا گیا کس نے کیا سپریم کورٹ نے اب جب سپریم کورٹ میں شرعی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا جاتا ہے یہ اپنے قوانین کو اس قو... اللہ کے قوانین پر بہتر سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے شریف کورٹ میں تو اللہ کے قوانین ہوں گے لیکن ان کا فیصلہ کہاں چیلنج کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ اس پر حالی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ٹھیک ہے مقدم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا یہ اسی طرح یہ دیکھو کہ اللہ کا قانون ہے اس کو منظوری دینے کے لیے اگر کوئی منظور کرتا ہو تو پارلیمنٹ میں بل پیش کرے گا وہ جو صبح کو میں نے آپ کو وہ تفصیلات بتائی تو پارلیمنٹ میں وہ بل پیش کرے گا بل پر بحث ہوگا یعنی جو قانونی طریقہ کار ہے آئین کا وہ سب اس پر لاگو ہوگا تو جب اس پر قانون شریعت کا شریعت پر اپنے قانون کو لاگو کرتا ہے تو شریعت کو آگے کرتا ہے یا اپنے قانون کو آگے کرتا ہے اپنے قانون کو تقدیم تو اپنے قانون کا کرتا ہے تو جب اپنے قانون کو مقدم کرتے ہیں یہ کیسے مسلمان ہو گئے یہ کیسے مسلمان ہے اپنے قانون کو مقدم سمجھتے ہیں اللہ کے قانون پر ابھی سمجھ میں آ بات ہاں کہ یہ کیسے آگے سمجھتے ہیں ہاں ماشاء نمبر تین یہ ہے کہ اپنے قانون کے اللہ کے قانون کے بغیر تو فیصلے کرتے ہیں لیکن جو دوسرا قانون ہوتا ہے اس قانون کو اللہ کے قانون کا مسائل برابر سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں برابر سمجھتے ہیں برابر سمجھنے کے لیے اتنا درجہ بھی کافی ہے کہ یہ کہ یہ بھی قانون ہے ایک قانون یہ بھی ہے اس باتل قانون, قانون کو فقط قانون کہنا بھی یہ بھی ایک مساوات ہے کہ اللہ کا قانون بھی ایک قانون ہے اور یہ قانون بھی ایک قانون ہے تو یہ کیا ہے یہ مساوات اس مساوات کو کون مانے گا اس مساوات کو ہی مانتے ہیں نا دیکھو انہوں نے تو ترجیح کو مانا تم نے نہیں دیکھا کہ سپریم کورٹ کو شہری کورٹ پر ترجیح دیا اب مساوات کے اس بات کا کوئی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ثابت تو کریں گے یہ تو ثابت کریں گے تو ثابت کرنے کے لیے ایک بات یہ سمجھو کہ جو قانونی پروسیجر ہے دفعہ ستر سے لے کر دفعہ ستہتر تک قانونی پروسیجر قانونی ضابطے کا تو قانونی ضابطۂ کار جس طرح ایک فحاشی عریانی کے بل پر لاگو کیا جاتا ہے اسی طرح شرعی بل پر بھی لاگو کیا جاتا ہے اسی طرح شرعی بل پر بھی لاگو کیا جاتا ہے اب دیکھو یہ مساوات ہے کہ نہیں ہے اللہ کے قانون کا ایک فحاشی و عریانی کے ساتھ اگر کوئی فلمی ادا اداکار جو ہے نا وہ فلم کے صنعت کے بارے میں کوئی تجویز پیش کرے قانونی تجویز تو اس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا بالکل بےآنی اسی طرح معاملہ شریعت کے ساتھ ہوگا یعنی وہ بھی مطلب پیش ہوگا بحث ہوگی منظوری ہوگی نامنظوری ہوگی کیا کچھ ہوگا تو جس طرح یہاں وہاں پر کیا جاتا ہے یہاں پر بھی کیا جاتا ہے اب یہ مساوات ہے کہ نہیں اللہ تعالی کے قانون کو اپنے قانون کا اپنے قانون کو اللہ کے قانون کا مساوی قرار دیا یہ بھی دیکھو کہ جس طرح میں نے صبح آپ کو بتایا کہ جو قانون کے دفعات ہیں ایک دفعہ یہ ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا ہاں قرآن و سنت کے خلاف کے منافق کوئی قانون نہیں بنے گا اور یہ ہوگا وہ لیکن دوسری طرف مذہبی آزادی ہے اور یہ ہے وہ ہے اب جب بہت سی ایسے واقعات بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں اور اگر اس کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہو تو سفید سہر اور ٹمٹماتا چلا ڈاکٹر کا وہ پڑھو اس میں جو رفیق بٹ قانون دان ہے اس نے جتنے فیصلے نقل کیے ہیں تو بعض ججوں نے آئین کے اس طرف میں اعلان کیا ہے کہ جو شری دفات ہے ہاں فیصلہ کرتے وقت لیکن بعض دوسرے جو ہے انہوں نے ان غیر شریح کی طرف میں اعلان کیا ہے اور کیا کہا ہے کہ قانون کے آئین کا ایک حصہ دوسرے کو منسوخ نہیں کر سکتا دوسرے پر حاکم نہیں ہے تو جب ایک حصہ قرآن ہے اور دوسرا حصہ برطانوی برطانیہ کے کالے صحیفوں سے لیا گیا قانون ہے اور وہ اس پر اور یہ دونوں مساوی کیے گئے ہیں قرآن اس پر حاکم نہیں ہے اور قرآن اس کو منسوخ نہیں کر سکتا ہے تو کیا قرآن اور اس قانون کو مساوی قرار دیا کہ مساوی قرار نہیں دیا اب یہ مساوات کیا ہے یہ مساوات اسلام ہے الظلمات نہیں ہے تو کیا ہے ٹھیک یہ بھی مساوات کی مثال ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ تو بعض ججوں کی اپنی وہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پھر ان ججوں کو ان ججوں نے کفر کیا ان کو معذول کیوں نہیں کیا گیا ان کو تختیدار پر کیوں نہیں چڑھایا گیا تختیدار پر چڑھانے سے مانیہ کیا تھی وہ یہ قانون تھی اس قانون نے ان کو تحفظ دیا تھا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو بھی آئین کے ایک شک پر تبسف کیا ہے ہم نے بھی ایک قانون آئین کے ایک شک پر فیصلہ کیا ہے تو ہمیں کیسے سزا دی جائے گی ہم تو غدار نہیں ہے تو آئین کے غدار نہیں ہے تو بچ جائیں گے لیکن اگر آئین کے غدار نہیں ہے تو بچ جائیں گے اگرچہ اللہ کے قانون کے ساتھ اور اللہ کے آئین کے غدار ہوں ہاں یہ ہے یہ مساوات ہے سمجھ گئے آپ دماغ میں تو کچھ آتا ہے نمبر چار نمبر چار یہ ہے کہ وہ یہ کہے دیکھو کہ اللہ کے قانون کے بغیر دوسرے قانون پر فیصلے کرے اور اللہ کے قانون کے علاوہ دوسرے قانون پر فیصلے کو حرام نہ سمجھے اللہ کے قانون کے علاوہ دوسرے قانون پر فیصلے کو حرام نہ سمجھے اس کی کوئی سزا حکومت میں نہ ہو کہ اس نے دوسرے قوانین پر فیصلہ کیا ہے لہذا اس کو سزا دینا چاہیے وہ حرام نہ سمجھے تو یہ کیا ہے یہ تحلیل محرم اللہ ہے یہ کیا ہے تحلیل محرم اللہ ہے تحلیل اور تحریم کا معنی تم کو میں نے کیا تھا آپ کو یاد ہے جائز اور ناجائز جو آئین میں ہوتے یہ تحلیل اور تحریم ہوتے ہیں دوسرا کوئی چیز نہیں ہوتا اور تحلیل اور تحریم کا مطلب آخرت کے ساتھ مراد نہیں ہے کہ آخرت میں سزا ہے یا آخرت میں نہیں ہے یہاں پر مراد حکومت میں اس کے لئے سزا مقرر کرنا اور حکومت میں اس کے کسی جرم کا سزا ختم کرنا یا اگر کوئی چیز جرم نہیں ہے اور تم نے اس کو جرم قرار دیا اور اس کا سزا مقرر کیا یہ تحریم مہ اخل اللہ ہے اور اگر کوئی چیز جرم ہے اور تم نے اس کی جرم کی سزا ختم کر دی تو یہ تحلیل مہ حرم اللہ ہے یہ تعریف میں نے اپنے طرف سے نہیں کیا یہ شاہ ولی اللہ، نے آ, اس میں کیا ہے حجر اللہ میں کیا ہے اور شیخ سلیم اللہ خان صاحب نے وہ کشف الباری میں اس کو نقل بھی کیا ہے تحلیل اور تحریم کا مطلب کیا ہے تو وہ یہاں پر یہ تعریف کرتے ہیں آ? تو اب دیکھو جب تحلیل تحریم کا تعریف یہ ہے تو جب یہ حرام نہیں سمجھتا اللہ کے قانون کے بغیر دوسرے قوانین پر فیصلے کو حرام نہیں سمجھتا تو یہ تحلیل اور اس پر کوئی سزا نہیں ہے تو یہ تحلیل محرم اللہ ہے اور اگر آپ خواہ مقائد پر سنے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ تو آخرت کے ساتھ مربوط کرنا چاہیے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ججان ہے یہ اپنی تنخواہوں کو حرام سمجھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کماتے ہیں کیا کرتے ہیں حلال روزی کماتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے جب حرام طریقے سے حلال روزی کماتے ہیں تو ہی ان حرام کو حلال سمجھتے ہیں بل انسان ہو متا ہل لل ہرامل مجما حل او ہر حلال مجما حل او بدل شرحل المنزل سارا کا مرتدم انسان جب اجماعی حرام کو حلال کرے یا اجماعی حرام کو حلال کرے یا شریعت تبدیل کرے کسی حکم کو تبدیل کرے تو وہ تمام فکاہ کے نزدیک کافر ہے اور مرتد ہے تمام فقہات کون ہے اصحاب المذاہب الربہ چاروں مذاہب کے جو حضرات ہیں وہ سب ایسے ایسے بندے کو کیا کہتے ہیں وہ کافر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو نمبر چار کو سمجھا نمبر پانچ نمبر پانچ جو ہے وہ ایسی صورت ہے کہ یہ معارضہ کرے اللہ کے قانون سے معارضہ کرے اس طرح معارضہ کرے کہ اللہ کے قانون کے بغیر دوسرا کوئی قانون وضع کرے قانون وضع کرے تبدیل قانون اس نے کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے قانون اس نے وضع کیا پھر اس کے بعد اتنا تمرد کرتا ہے کہ اس پر چوڑتا نہیں ہے پھر جس طرح شریعت کے مختلف کورٹ ہوتے ہیں ابتدائیہ ہوتا ہے مرافحا ہوتا ہے تمیز ہوتا ہے استیناف ہوتا ہے اسی طرح پھر ان کے بھی اس طرح ہوتے ہیں یہ جوڈیشل کورٹ ہے ہاں اور یہ جو ہے نا اس سے آگے پھر کیا ہوتا ہے نہیں وہ سپریم کورٹ تو بہت اوپر ہے لیکن پھر اس کے بعد ہائی کورٹ ہے اور سپریم کورٹ ہے اس طرح یہ بھی اس طرح کے عدالتیں بنائے اور پھر عدالتیں بنانے کے بعد اس کے لیے اپنے مراجہ بنائے کہ جس طرح شریعت کے احکامات کے اپنے مراجہ ہیں جو چار ہے قرآن ہے سنت ہے اجماع ہے اور قیاسے اسی طرح یہ بھی اپنے بنائے تاجیرات برطانیہ ہے فرانس ہے فلاں فلاں وہاں سے دیا جائے اور یہاں پر فٹ کیا جائے ٹھیک ہے تو یہ اور کے بعد یہاں پر بس نہیں کرتا آگے جا کر پھر ان مراجہ کے جس طرح مدارس ہوتے ہیں شریعت کے مراجہ پڑھانے کے لیے اسی طرح یہ اس مراج ان مراجہ کے پڑھانے کے لیے اپنے مدارس بنائے جن کو لا کالج کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ مکمل طور پر تبدیلی ہے اور ایسا بندہ مطلقن کافر ہے اور ایسا بندہ متلقن کا ہے جو اس طرح کی تبدیلی کرتا ہے ٹھیک ہے یہ پانچ ہو گئے یہ کتنے ہو گئے یہ پانچ ہو گئے نمبر چھ جب ایسا کرے کہ اللہ کے قانون کے بغیر فیصلہ کرے اور اللہ کے قانون سے انکار کرے وہ تو آپ کو بھی معلوم ہے تو کہ اللہ کے قانون کی قانونیت سے انکار کرے تو وہ کفر ہے اور یہ بھی ماشاء اللہ ہمارے ملک میں ہے ہمارے ملک میں جاؤ کسی عدالت میں کسی شریف فیصلے کے دوران تم یہ قرآن و سنت کا دلیل دے دو تو وہ کیا کہے گا یہ قانون نہیں ہے تو ملک کا قانون قرآن کو نہیں ماننا ملک کا قانون سنت کو نہیں ماننا کیا تم اس دنیا سے باہر نکل گئے جس دنیا کے لیے یہ قرآن اور سنت آیا ہے ہاں جس دنیا کے لیے یہ قرآن اور سنت نازل ہو گئے ہیں کیا تم اسی سے باہر ہے جب تم اسی سے باہر نہیں ہے تو کیا ہے تو پھر یہ تمہارے لیے قانون ہے اور اگر تم نے اس کی قانونیت کا انکار کیا تو تم کافر پھر ہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ابو بکر جسا فرماتے ہیں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی قرآن کی قانونیت سے شریعت کی قانونیت سے وہ شریعت کے قانونیت سے ہٹ کر شریعت کے قانون سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرے اور پھر یہ کہے کہ یہ اسلام کا فیصلہ ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو یہ بھی ایک کفر کا ایک درجہ ہے یہ بھی کفر کا ایک درجہ ہے اور اس کی مثال کیا ہے اس کی مثال ہے پاکستان کا اسلامی آئین پاکستان کا کیا ہے کہ وہ غیر اسلامی ہے اور اس غیر اسلامی کو کیا کہا جاتا ہے اسلامی کہا جاتا ہے غیر اسلامی فعل کو اسلامی کہنا اسلام کے کہ کفر ہے نا کوئی جناح کو اسلامی کہے تو وہ کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا کافر ہوگا تو غیر اسلامی احکامات کو اسلامی کہنا یہ بھی کفر کا ایک بدترین درجہ ہے اور یہ سب پاکستان شریف میں موجود ہے ماشاءاللہ ہاں تو اب یہ قواعد آپ نے یاد کی ہاں سات آٹھ قواعد ہم نے بیان کیے تو یہ قواعد آپ کے ذہن محفوظ اگر آپ کو یاد نہیں تو موبائل نے تو یاد کی ہاں تو بہر حال یہ تو ہو گئے اب ہم آتے ہیں دلائل کی طرف کہ کیا بولی صاحب یقینا یہ امور جو ہے نا آپ نے جو بیان کیے یہ کفر ہے تو بالکل پہلا دلیل پہلا شروع کس سے کرے احناب سے کرے شوافی سے کرے ہاں ہاں بازی؟ ایک درجہ یہ بھی ہے ایک درجہ یہ بھی ہے کہ وہ اختیار دے دے تو مساوات کا درجہ تھا نا یار مساوات کا درجہ اختیار ہے نا تو انہوں نے اختیار دیا ہے بہرحال ہم کو بھی غلط کیا اب ہم آتے ہیں علماء کی طرف کہ ان کے اقوال بیان کریں تو پہلے ہم دلائل بیان کرتے ہیں اخناف علماء سے دیکھو اخناف علماء کیا فرماتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نقل کرتے ہیں امام بیزاوی کا قول امام بیضاوی تو شافی ہے لیکن یہاں پر ہم شرع میں آتے ہیں ہم امام خفاجی کا قول نقل کریں گے شہاب الدین الخفاجی جی رحم اللہ بہت بڑا عالم تھا بیضاوی کا شرحا اس نے لکھا ہے وہ کیا فرماتے ہیں امام بیضاوی نے اسی آیت کے تحت ان الذین یحادون اللہ رسول وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے ساتھ حدود اور قوانین میں لڑتے ہیں وہ ایک قوانین حدودا غیر حدود اللہ تو اللہ کے حدود کے علاوہ دوسرے حدود اللہ کے قوانین کے علاوہ دوسرے قوانین بناتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان کے بارے میں اتری ہے اور یہ لوگ جو ہے نا یہ کافر ہے محن آخر میں آتے ہیں تو امام بیزابی اور امام خفاجی ان کا تعین کرتے ہیں امام بیزابی نے تعین کیا ہے پہلے پہلے وہ کہتے ہیں یہاں پر دو قسم کے لوگوں کے لیے یہ آیت ہے دو قسم کے لوگوں کے لیے یہ آیت ہے یعنی دو قسم کے لوگ اس آیت پر یعنی اس آیت کے مصداق ہے اور وہ اسی وجہ سے کافر ہیں نمبر ایک جو قوانین بناتے ہیں ہاں دوسرے قوانین اللہ کے قوانین کے علاوہ دوسرے قوانین بناتے ہیں بنانے والے اور نمبر دو کون ہیں فرماتے ہیں کہ نمبر دو ہے نمبر دو کون ہے نمبر دو وہ لوگ ہے جو اختیار کے ساتھ اس پر حمل کرتے ہیں اختیار کے ساتھ ہو اس پر حمل کرتے وہ فرماتے ہیں وَقَدْ يُقَالُ فِي الْآیتِ اور آیت میں جو معنی بیضاوی نے ذکر کیا ہے اور یہ ہی امام آلوسی حنفی نے بھی نقل کیا ہے کس نے امام آلوسی تفسیر روح المانی اس نے بھی اسی طرح نقل کیا ہے لیکن ایک بات ہے درمیان میں میں کروں گا آپ کی پورا مفس اس سے متاثر نہ ہو لیکن میں بھول گیا تھا کہ بالکل قانون سازی کا ایک حق شریعت نے انسان کو بھی دیا ہے لیکن کن امور میں جن کے بارے میں قرآن اور سنت کا کوئی واضح سریح نس موجود نہ ہو تو پھر اس کے بعد قرآن و سنت سے مستمت کرنا اور اگر قرآن و سنت اس بارے میں بالکل ثابت ہے تو اس کے بارے میں احکامات بناتے ہیں جیسے قوانین اور دوسرے قوانین اس پر آلوسی نے بالکل تفصیل بھی کیا ہے اسی آیت کے تحت اور فرمایا ہے کہ میں تو قوانین بنانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا ہوں لیکن بشرط یہ کہ وہ قوانین وہ قوانین ہو جس کے بارے میں قرآن ناطق نہ ہو سنت ناطق نہ ہو سنت اور قرآن اس کے بارے میں کیا ہو ساکت ہو قرآن سنت کا اس میں کوئی حکم نہ ہو اگر قرآن سنت کا کوئی سر حکم ہو تو پھر تو وہ کفر ہے ہے ٹھیک تو یہ بات آپ کو معلوم ہو کم از کم تو فرماتے ہیں وقت رحمه نل ان المراد بالموصول آلوسی کا قول ہے خفوا کا بھی یہی قول ہے وہ فرماتے ہیں ان المراد بالموصول موصول سے کیا مراد ہے ان الزین کا جو لفظ ہے جس پر پھر بعد میں حکم لگایا جاتا ہے مہین تو اس موصول سے کون مراد ہے تو وہ فرماتے ہیں الواضعون نل حدود جو خد کفر جو قوانین کفر بناتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ تشریح کرتے ہیں حدود کفر کی کائمت کفر جیسے کہ آئم کفر ہے جیسے کہ ام محفر ہے یعنی ام محفر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قانون کے علاوہ قوانین بناتے ہیں ول مختارون الحمل اللہ اور وہ لوگ ہیں جو اس کو اختیار کر کے اس پر عمل کرتے ہوں جیسے ان, ان لوگوں کے اتبا جو ہے وہ بھی کافر ہیں وہ فرماتے ہیں امام خفاجی جی تو مخت... امام بیضاوی تو مختصر فرماتے ہیں الواضعون والمختارون ٹھیک ہے تو یہ تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے کون مراد ہے تو آلوسی اور خفاجی نے اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات کی ہے سمجھ میں آئی بات ہم. تو یہاں پر دو لوگوں کے اوپر انہوں نے کفر کا پتوا لگایا الواضعون اور المختارون جو لوگ قوانین بناتے ہیں اور جو اس کو اختیار کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ ہو گئے دوسرے دوسرا پتوا احناف کا تو یہ شہاب الدین خفاجی نے ایک بات کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ علامہ بہا الدین قدس اللہ روحہو نے ایک رسالہ تصنیف کیا ہے اس بارے میں کہ جب قانون اور شریعت کے درمیان اختلاف آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ قانون پر اور شریعت دونوں پر عمل کیا جائے گا یعنی مطلب توڑا اس سے ایسے لوگ کافر ہیں ایسے لوگ کیا ہے کافر ہیں ان کے کفر پر رسالہ تصنیف فرمایا ہے تو وہ نقل کرتے ہوئے شہاب الدین خفواجی فرماتے ہیں وہ قد سن نفل اور تحقیق عارف بلّ اشیخ بہدین قدس صلی اللہ روحہو نے رسالہ تصنیف کیا ہے فی کفر من یقول اس شخص کے کفر میں جو کہتا ہے یعمل بالقانون والشرع کہ قانون اور شریعت دونوں پر عمل کیا جائے گا اذا قابل بہ جب دونوں کے درمیان تقابل آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جو یہ بات کرے وہ کیا ہے وہ کا ٹھیک ہے یہ بہدین رحم اللہ کا قول ہے سعد اللہ حل بھی فرماتے ہیں وہ اللہ فیح وحید و عمارا خلاف فرماتے کے اس آیت میں جو وعید ہے وہ کس کو متوجہ ہے وہ بادشاہوں کو اور عمرایسو کی طرف متوجہ ہے جنہوں نے ان امور کو وضع کیا ہے جو شریعت کے جو شریعت نے قوانین بنائے ہیں اس کے خلاف قوانین انہوں نے بنائے ہیں اور اس کو قانون اور یاسق کا نام دیا ہے تو یہ لوگ کافر ہیں نمبر دو یہ ہو گیا تیسری جگہ پھر امام آلوسی فرماتے ہیں تیسری جگہ پھر امام آلوسی فرماتے ہیں وہ امام تا اللہ قبل حدود اور جو الہی احکامات سے متعلق ہو الہی حدود سے متعلق ہو کا قطی جیسا کہ چور کا ہاتھ کاٹنا ہے ورجم الزانی المحسنی اور اس زانی کا جو جس نے شادی کی ہو اس کا رجم ہے تریق اور جو اللہ تعالیٰ نے قطع تریق کے بارے میں تفصیل بیان فرمایا ہے من قطع والارجل من خلاف ان کے دائیں بائیں ہاتھ پاؤں کاٹ دو ٹھیک ہے تو یہ تفصیل مما فصل وغیرہ کا اور اس کے علاوہ مما مم فصل فی آیت ہلنا جس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کی آیتوں میں بیان فرمائی ہے تو وہ فرماتے ہیں فضا روح دخو لکمل آیت تو ظاہر یہ ہے کہ وہ لوگ اسی آیت کے حکم میں داخل ہیں وہ لوگ کیا ہیں وہ اسی آیت کے حکم میں داخل ہیں یعنی وہ کافر ہیں یہ امام آلوسی کا قول ہے ٹھیک ہے اسی طرح وہ فرماتے ہیں آلو سی دوسری جگہ فرماتے ہیں ولاقکم شرعی متنق صحیح جو شریعت کو بے شریعت سے اپنے قوانین کو بہتر سمجھتا ہوں اور اس پر مقدم کرتا ہوں تفصیل میں نے بیان کیا پہلے تو یہ بھی اس کا قول ہے پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد آخر میں وہ امام بی کے قول کا تشریح کرتے ہوئے آخر میں وہ ختم کرتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ احناف کے اقوال تھے احناف میں سے ایک قول اس کا بھی ہے امام بکر جساس رحمہ اللہ کا بھی ہے امام بکر جساس رحمہ اللہ فلاح و رب کلا حتائی حکم کا آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ جو لوگ حکم الہی کو رد کرتے ہیں چاہے وہ شک کی وجہ سے ہو چاہے وہ عدم انقیاد کی وجہ سے ہو انتنا کی وجہ سے ہو کہ میں نہیں کرتا ہوں یہ شک نہیں ہے مجھے یہ اللہ کا حکم ہے لیکن میں نہیں کرتا ہوں تو ایسے لوگ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کافر ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے زکات کے خلاف جنگ لڑی اس لیے اگرچہ وہ زکات کو فقط نہیں دیتے تھے لیکن ان وہ تسلیم نہیں کرتے تھے تو حکم الہی کے تسلیم سے جو پیچھے ہٹتا ہے اور اس کو رد کرتا ہے تو وہ لوگ کیا ہے وہ کافر ہیں جساس تو حنفی تھے نا دوسری جگہ جساس فرماتے ہیں دوسری جگہ اس آیت کے تحت أَهْلُ اہل بِمَا بیما اللَّهُ اللہ کہ اہل انجیل انجیل پر فیصلہ کریں تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو حکم ہے اہل انجیل کو تو ان احکامات کے بارے میں ہے عیسائیت کے تحت پڑھو ان احکامات کے بارے میں ہے جو قرآن سے موافق ہے قرآن نے اس کو منسوخ نہیں کیا ہے اور اگر ان احکامات کو لیا جائے جو منسوخ کیے ہیں تو وہ کفر ہے اس پر فیصلہ ممنوع ہے تو دیکھو انجیل آسمانی کتاب ہے اس کے منسوخ احکامات پر فیصلے کرنا کیا ہے کفر ہے تو کیا حکم ہوگا ان لوگوں کا جو دوسرے قوانین پر فیصلے کرتے ہیں جو اللہ کے احکامات نہیں ہیں اختیار کے درجے میں امام ابو العز الحنفی جو ہے چرح تحاویہ کا شارح ہے وہ بھی فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو فیصلے میں مختار ہیں پاکستان کے پارلیمنٹ مختار ہے نا تو جو کہتے ہیں کہ ہم مختار جو اختیار دیتے ہیں تو اختیار والے لوگ کافر ہیں البتہ وہ کہتے ہیں اگر ایک جزی ایک جزی فیصلہ میں وہ کسی حکم بغیر مان اللہ کرے حکم خاص کی بات کرتے ہیں کسی ایک فیصلے میں وہ اللہ کا حکم سمجھے اور اس کے بعد بھی خلاف خلاف حکم فیصلہ کرے اور وہ اپنے آپ کو گناہگار بھی سمجھے تو پھر یہ بندہ گناہگار تو ہے کفر اصغر ہے یہ اور کفر اکبر نہیں ہے اور اگر اس طرح کرے کہ اپنے آپ کو مختار سمجھے تو پھر وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ کافر ہیں یہ تو ان علماء کے حوالے تھے جو احناف علماء تھے ان کے حوالے ہم نے ذکر کیے اور دوسری جگہ وہ فرماتے ہیں امام آلو رحمہ رحم اللہ کے بہرحال یہ کافی ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کتابوں میں ٹھیک ہے علماء میں سے پہلے تو ہم امام شافی رحمہ اللہ کا قول تو نقل کریں گے تو امام شافی رحمہ اللہ کا قول کیا ہے امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امی یج تہ دو اعلی قواعد عن اسلامی وہ شخص جو اشتحاد کرتا ہے اور قوانین بناتا ہے ان قواعد, پر ان قواعد پر جو اسلام سے خارج ہے اسلام کے علاوہ دوسرے قواعد پر بنا کر کے وہ قوانین بناتا ہے متحد و لا يكون ولا يكون وہ فرماتے ہیں کہ نئی مجتحد ہے اور نہ یہ کیا ہے مسلمان ہوگا اضاف علامہ راہ جب وہ یہ قصد کرے کہ اپنے جو قوانین اس نے بنائے اس کی طرف اس کا ارادہ ہو چاہے وہ آ خالفت الاسلام آ وافقت الاسلام اسلام خالفت چاہے وہ قوانین اسلام کے موافق بن جائے یا مخالف لیکن اس نے تو اسلام کی موافقت اور مخالفت کی پرواہ نہیں کی ہے انہوں نے تو, اس نے تو اپنے قوانین کو اپنے قواعد پر اس کو وہ کیا ہے پھر اگر اسلام سے اتفاق متفق ہو گئے تو اس سے اسلامی نہیں بن سکتے اور یہ بندہ مسلمان نہیں ہوگا بلکہ یہ کیا ہوگا مل. یہ فلاح متحد ولا مسلمان نہیں متحد ہوگا اور نہیں ٹھیک ہے شافی مسلک سے تعلق رکھنے والے امام ابن کثیر رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں وہ تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں افاحکم الحریتی وہ یہاں پر فرماتے ہیں یون کے ینکرو تعالی اللہ تعالی یہاں پر رد فرماتے ہیں علامن خرج عن حکم اللہ اسی شخص پر جو اللہ کے حکم سے نکل جائے المحکم جو کیا ہے محکم حکم ہے جس میں تبدیلی نہیں آتی جو متشابہ نہیں ہے المشتمل على کل خیر اور جو ہر خیر پر مشتمل ہے اللہ ہی انکل شر اور جو ہر شر سے منع کرنے والا حکم ہے اس سے وہ احراض کرے اور دوسری طرف جائے اس سے نکل جائے وہ عدل علامہ سوا ہو اور وہ مائل ہو جائے اور جائے دوسری طرف اس کے علاوہ منل آرا ابل ان آرا کی طرف ان رائے کی طرف اور ان احواہ اور خواہشات کی طرف اللہ رجال جس کو کس نے بنایا ہے مردوں نے اور لوگوں نے بنایا ہے بلا مستند من شریعت اللہ اللہ کی شریعت کے استناد کے بغیر اس کی طرف رجوع کرے پھر وہ فرماتے کما احد الجاہلی الجاہلیت یحکمون ابھی من الضلالات جہالات جیسا کہ جاہلیت میں لوگ بھی اسی طرح گمراہی اور جہالت کے احکامات پر فیصلے کرتے تھے اور پھر فرماتے ہیں وکما کم بےحد تا تار اور جس طرح تاتاری لوگ فیصلے کرتے ہیں من مین سیاساتی سیاست سیاستی میں جب وہ فیصلے کرتے ہیں تو وہ فیصلے کرتے ہیں عن ملکہم ملکیز خان جو انہوں نے اپنے بادشاہ چنگیز خان سے وہ احکامات لیے ہیں اللہ ود الحملیا جس چنگیز خان نے ان کے لیے یاسق کا قانون بنایا تھا وہ ہوا عبارت اور یہ قانون عبارت ہے ان کتاب اس کتاب سے مجموع جو جمع کیا گیا ہے قد کدق من شرائع تھا جو مختلف شرائوں سے اس نے نکالا ہے تو یہ ہے منل یہودیت اس میں یہودیت کے احکام بھی ہے والنصرانیت نصرانیت عیسائیت کے احکام بھی ہے والملت ملت اور اسلامی ملت اور اسلامی دین کے احکامات بھی اس میں ہیں وفی حا من تیر اور اس میں بہت سے ایسے احکامات بھی ہے اقدہ میں مجرد نظر ہی جو اس نے ایجاد کیے اپنے خواہش اور اپنے سوچ سے اس نے بنائے ہیں تو فسارفی بنی ہی شرآم متباع تو اس کے اولاد میں یہ ایک متبع قانون بن گیا جو قدم حکمی بھی کتاب اللہ و اور وہ اس قانون کو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت پر مقدم کرتے ہیں مقدم کرتے ہیں وہ یہاں پر وہ فتویٰ لگاتے ہیں لیکن فتویٰ لگانے سے پہلے کہ یہ فتویٰ کس پر لگایا جاتا ہے اگر چنگی خان پر لگایا جاتا ہے چنگیز خان تو پہلے سے کافر تھے <تصفح> فتوہ یہ فتوا کس پر ہے یہ فتوا ان لوگوں پر ہے ان تاڑاریوں پر ہے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا اور جو شام پر حملے کرتے تھے شام پر حملے کرنے والے تاطاری کون تھے وہ مسلمان تھے انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا تھا ناطق بھی تھے ٹھیک ہے انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا تھا اور انہوں نے وہ نماز وغیرہ بھی بعض ان میں سے زیادہ تک دار تھے بعض نہیں تھے بعض نماز پڑھتے تھے بعض نہیں پڑھتے تھے لیکن فیصلے وہ کس قانون پر کرتے تھے وہ یاسق پر کرتے تھے اور اس طرح آج کل کے دوروں کے دور کے ہونے سے وہ توڑے کم تھے اس لیے کہ وہ فیصلوں کو لوگوں کے اوپر تاطاری قانون کے مطابق زور سے نہیں کرتے تھے صرف تاطاری خاندان کے لیے یاسق پر فیصلہ ضرور تھا اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ اگر قرآن پر کرتے ہیں تو ان پر کوئی پابندی نہیں تھی ٹھیک ہے ان کا قانون ایسا تھا اس کے لیے اگر آپ دیکھتے ہیں تو دکھتور ماہر کی تحقیق آپ دیکھ لے اس نے اس کی تحقیق کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ زور پر نہیں مانتے تھے ٹھیک ہے فعل اب ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کے اولاد میں جس نے بھی یہ کام کیا یعنی اس کے قانون کی تابداری میں اس پر فیصلہ کیا تو وہ کیا ہوگا فا کافر تو وہ کیا ہوگا کافر ہوگا حتی يرجع الى حکم اللہ و رسول حتٰ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف لوٹ آ جائے واہ فلاحم سوا فی قلیل ولا کثیر تو چھوٹے اور بڑے مسئلے میں اللہ کے سوا اور رسول اللہ کے سوا کسی کو حاکم نہ بنائے تو اس وقت تک یہ کافر ہوں گے یہ اللہ ابن کثیر رحم اللہ کا مشہور فتویٰ تھا سن لیا آپ نے ہاں اب ابن کثیر کا ایک دوسرا فتویٰ بھی موجود ہے جس نے اس محکم شریعت کو چھوڑا جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا ہے وہ تحا کمائی لگئی اور اس نے فیصلہ فیصلہ لے گیا کس کے پاس اس کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس مین اس شرائع کی طرف جو منسوخ ہو گئے ہیں جیسے یہودیت اور نسلانیت تو فرماتے ہیں کافارا یہ بندہ کیا ہے کافر ہے فقی فبا کا مہیر السک یا یاسا علیہس دونوں ایک چیز ہے فقی فن تحق تحقیاسا جس تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو یاسا یا سکھ کی طرف اور قانون کی طرف اپنے فیصلے لے جائے ٹھیک ہے جب فرماتے منفا علیکہ جس نے بھی ایسا کام کیا فاربی اجماع المسلمین تو وہ اجماع امت پر کیا ہے کافر ہے اس نے باقاعدہ اجماع قائم کیا کہ یہ اجماع سے یہ بندہ کافر ہے اس کے علاوہ موالک کے مذہب سے بھی اس پر فتوی موجود ہے حنابلہ کے مسلک علماء تو بالخصوص بہت زیادہ مشہور ہے اس باب میں ہاں ان میں سے چند علماء کی وہ نقل کریں گے شوافی میں سے ایک امام فرازی رحم اللہ بھی اس کا بھی سن لیے فتویٰ ٹھیک ہے فلیح اس است کے تحت وہ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح بات ہے جس طرح جساس جس نے کیا ہے فِي جس نے اللہ کے عوامر میں سے کسی ایک چیز کو رد کیا اب عوامر الرسولی. یا عوامر رسول میں کسی چیز کو رد کیا خارج اسلام وہ اسلام سے کیا ہے من جہاد شک چاہے وہ شک کی وجہ سے نہیں کرے کرے؟ کرتا ہوں اس کی وجہ سے رد کرے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اسلام سے خارج ہے صحابت ہو من الخط میں بھی ارتدا دانیا زکات اور یہ آیات جو ہے یہ وہ یعنی صحابہ کی اس موقف کا کو درست کرتا ہے جو انہوں نے مانعین زکات کے خلاف ارتداد کے دفاع کے تحت جنگ لڑا وہ انہوں نے ٹیک لڑا ہے کیونکہ انہوں نے زکات دینے سے کیا کیا تھا انکار کیا تھا اگر زکات سے انکار نہیں کیا تھا لیکن زکات دینے سے تو انکار کیا تھا اسی طرح وہ فرماتے ہیں استاد منصور بغدادی وہ اپنی کتاب حکم الفرق حکم الفر خارمل اسلامیہ اس میں فرماتے ہیں ابا ما نسل قرآن الکریم والا تحریمی ہی اگر وہ قرآن کریم نے جس چیز کی تحریم کی ہے کیا کیا کیا تصریح کی ہے اس کو مباح کرے اس کو مباح کرنا میں نے آپ کو چند دفعہ بتایا اور تحریم کا معنی ہاں او حرم ما ابا قرآن السن اور یا اس حکم کو حرام کیا جو قرآن نے نصن اس کو جائز قرار دیا ہے لا لاخیل اور تعویل کا کوئی گنجائش میں نہ ہو فل وہ نہ امت الاسلام میں سے ہے اور نہ اس کا کوئی کرامت ہے کوئی عزت اس کو کوئی خون مون اس کا حرام نہیں ہے اس کو قتل کرو وہ فرماتے اسماعیل قاضی فرماتے ہے ان من صورت الماعیدہ ظاہر آیات جو صورت الماعیدہ میں سے ہے يحكم تو یہ طرح کام کیا یعنی یہود کی طرح انہوں نے کیسا کام کیا تھا وہ خالی حکم اللہ اس نے ایسا حکم اس نے ایسا حکم بنایا جو اللہ کے حکم کا مخالف ہے ہاں؟ وجہ الحدین اور پھر اس کو ایک قانون بنایا یہ ملوی کہ کے اس پر عمل کیا جاتا ہے فقط لازم لزمه تو اس کے لیے بھی وہ اس پر بھی وہ وعید لازم آتا ہے جو ان پر لازم آ گیا ہے یعنی ان پر کفر ظلم پھسک آیا ہے تو اس پر بھی ہے حاکمن کا ناؤ غیر چاہے وہ حاکم ہو یا غیر حاکم ہو ٹھیک ہے یہ ہے اسی طرح امام بغوی رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں جمہورا کالو جمہور علماء نے فرمایا ہے ان الكفر في الحكم کہ کفر في الحكم جو ہے وہ مخالفت نس وہ نس کے مخالفت کے ساتھ ہے من غیر ولا خطا اس کے اس پر نہ جہل ہو اور نہ تعویل میں خطا ہو گیا ہو اس کو معلوم ہو کہ اللہ کا حکم اس بارے میں یہ ہے اور پھر بھی اس کو کیا کرتا ہو اس کی مخالفت کرتا ہو تو ایسا بندہ کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہے یہ امام بغوی کا قول ہے تو ان علماء کے اقوال سے یہ معلوم ہوا کہ جس شخص نے ایک ایسا قانون بنایا کہ وہ اللہ کے قانون کا مخالف قانون ہو اور پھر اس کو مطلب لوگوں کے فیصلوں کے لیے مرجع بنایا اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کے لیے کورٹ بھی بنائے اور پھر اس کے لیے مراجع بھی بنائے مراجع پڑھانے کے لیے مدارس بھی بنائے اور اگر کوئی اس قانون پر عمل نہیں کرتا ہو تو اس کو سزا بھی دیتا ہو حبس پر اس کو گرفتار کرتا ہو زجر پر اور قتل پر قتل تک پر سزا دیتا ہو تو ایسا قانون کیا ہے یہ قرآن کا مقابلہ ہے اور ایسا بندہ مسلمان نہیں ہوگا وہ ایسا قانون اسلامی قانون نہیں کہلائے گا ایسا قانون اسلامی قانون نہیں کہلائے گا بلکہ یہ کفری قانون ہوگا اگر کسی نے ایسا کیا اب اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ مطلب وہ اپنے قانون کو اتنا لازمی سمجھتا ہے کہ پھر اگر کوئی اس سے مخالفت کرے تو اس پر کوئی تبدیلی تک آئے تو اس کو سنگین غداری کے دفعہ کے تحت تختیدار پر چڑھاتا ہے اور اس کو لٹکاتا ہے اس کو قتل کرتا ہے تو ایسے قوانین کا کیا حکم ہوگا اور ایسے شخص کا کیا حکم ہوگا جب وہ لوگوں کو دینی اسلام کے مطالبے پر قتل کرتا ہے اما ادا دین اسلام جب کوئی کسی کو دینی اسلام پر قتل کرے دینی اسلام کے کسی حکم پر کے تم نماز کیوں پڑھتے ہو تم زکات کیوں دیتے ہو یا وہ مطالبہ کرتا ہے کہ اسلامی نظام نافذ کرو تو یہ ان کے خلاف چڑھائی کرتا ہے ٹھیک ہے تو فرماتے ہیں فہذا شب القافر الماہد یہ معاہد کافر سے جس سے معاہدہ کیا گیا ہو اس سے بدترین کافر ہے محاربن یہ جنگی کافر ہے جنگی کافر ہے اور اس طرح کافر بھی نہیں ہے عام کفار کی طرح بے منظرت القفار اللدین و اصحاب ان کفار کی طرح ہے جنہوں نے نبی اور اس کے صحابہ سے جنگ لڑی ہے تو جن دونے نبی اور صحابہ سے جنگ لڑی ہے وہ تو ابو جہل تھے وہ تو اتبا تھے وہ تو امیہ تھے وہ تو ابو لہب تھے یہ انہی کی طرح کا کافر ہے یہ آج کے ابو جہل ابو لہب بنے ہوئے ہیں جو اس پر لڑتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ریٹ کو چیلنج کیا ہے انہوں نے ہمارے ریٹ کو چیلنج کیا ہے ہم یہاں پر ریٹ نافذ کریں گے ہم یہاں پر ریٹ کے ریٹ میں آنے والے رکاوٹوں کو ختم کریں گے تو ایسے لوگ کیسے مسلمان ہوں گے جو اس نظام پر لڑتے ہیں جو ان کا جینا اور مرنا اسی نظام کے لیے ہے تو وہ کیسے مسلمان ہوگا